آج خوشی, خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر دا خدا کا ہر دل میں ہے احمد زندہ باد احمد زندہ باد احمد زندہ باد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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی یا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدی ہے زندہ باد احمد یا زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بات زندہ بات زندہ بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا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 ويقلوا عليهم آياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة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 salle ala habibena salle ala اس کا کلام بیس کی دعا فلک رسا اس کا کلام بے بہا اس کی دعا فلک رسا ختم نگی نے او Salli <Sessly> ala سائمن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت سامعنی پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو پیش کیا جانے والا پروگرام نو بجے شب شروع کیا جاتا ہے اور وہ عربی اور بنگلہ زبانوں میں ہے جبکہ اتوار کو ہماری براہ راست نشریات کا آغاز آٹھ بجے شب ہوتا ہے ہم اور آپ عموماً ساتھ ہوتے ہیں گیارہ بجے تک اور اس کے بعد گیارہ بجے کے بعد گیارہ بجے کے بعد ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنسر عزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں سامع ریڈیو احمدیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے احمدیہ مسلم جماعت یا جماعت احمدیہ کی پیشکش ہے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں جماعت احمدیہ کا موقف خود اپنی زبان میں پیش کریں پروگرام کا دستور بڑا آسان اور سادہ سا ہوتا ہے ہم اس طرح کرتے ہیں سامعین کے اپنے اسٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں اس کے بعد سامعین ہم آپ کو بھرپور موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکیں سوالات کا وقت جب آتا ہے ہم آپ کے ساتھ سٹوڈیوز کا نمبر بھی شیئر کرتے ہیں آپ کو ایک ای میل ایڈریس بھی بتاتے ہیں جس ای میل ایڈریس کے ذریعے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اگر آپ براہ راست ریڈیو احمدیہ کا حصہ نہ بننا چاہیں سوال اور جواب کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک کہ جمعہ کی ریکارڈنگ کا وقت ہو جاتا ہے ریڈیو احمدیہ کے ذریعے ہم اپنے سامعین کے لیے مختلف نو مضامین لے کر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو مہمانات موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے کبھی فقی مسائل پر بات کرتے ہیں کبھی ہم صداقت سیدنا حضرت مسیح معود علیہ صلاط کی بات کیا کرتے ہیں کبھی اس عظیم الشان علمی خزانے کی بات کرتے ہیں جو آپ نے آ کے لٹایا یا چھوڑا جو امام مہدی نے آنا تھا اور جو ذکر تھا کہ وہ خزانہ لٹائے گا ان کا ذکر ہوتا ہے اور ایک پروگرام سامعین ہم لے کر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جس میں ہم مغرب میں بالخصوص کینیڈا امریکہ یا پھر یورپ میں اسلام کی حقیقی تصویر کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے جو مسائل اور کوششیں کی جا رہی ہیں ان کا ذکر کیا کرتے ہیں آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے سٹوڈیوز میں آج میرے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم امتیاز احمد سرا صاحب انہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اور اسی طرح سے میرے ساتھ سٹوڈیوز کے آج کے دوسرے جو مہمان ہیں وہ ہیں مکرم صادق احمد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امتیاز صاحب اور صادق صاحب آج جیسا کہ پروگرام کی شروع میں میں نے ذکر کیا ہے کہ آج کا موضوع ہمارا جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ہم عمومی طور پہ بات کرتے ہیں ان مسائی کی اور ان کوششوں کی جو کوششیں اور مساعی ہم کرتے ہیں آپ اسلام اور مغرب کے حساب سے یہ مہینہ بالخصوص ابھی بالکل ربی الاول گزرا ہے اور جماعت احمدیہ کا ایک دستور رہتا ہے کہ ہم ماہ ربی الاول میں پورے کینیڈا میں اللہ کے فضل سے بلکہ پوری دنیا میں کہنا چاہیے ہم تو کینیڈا کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جلسہ حائے سیرت النبی کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ہر ایک جماعت جو کینیڈا میں موجود ہے ہر ایک علاقہ جو موجود ہے اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں جب ذکر ہوتا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان جلسوں کا تو بات یہ ہے کہ آج مختلف قسم کے جلسہ جات منعقد کیے جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں سیرت تو سیرت کا مطلب ہے کہ آ حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بابت بات کی جائے اس اسوائے حسنہ کی بات کی جائے جس کی جس کی تقلید قرآن کریم نے ہمارے لیے ایک نصیحت کے طور پر چھوڑی ہے تو میں بات شروع کروں گا سب سے پہلے امتیاز صاحب آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو کینیڈا میں جلسہ ہوئے ہیں یا جو جلسہ جس میں آپ نے شرکت کی ہے کچھ اس کی بابت ہمیں بتائیں کہ کیا جلسہ تھا کیا موضوع تھے حاضری وغیرہ کیا تھی ماحول کیا تھا اس سے پھر بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں جی ٹھیک اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فرماتا ہے تو اے نبی ایک خلق عظیم پر مخلوق و مفتور ہے تو یہ ایک ایسا ذم و شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی شان میں فرمایا ہے اور دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے کلمات ارشاد فرمائے ہوں پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے اوصاف کے بارے میں بیان فرماتا ہے لقد جا کم رسولم من انف عزیز علیہ مان تم حریث العلّ علیہ رحیم یعنی اے مومنو تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول ہو کر آیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تکلیف میں پڑنا اس پر شاک گزرتا ہے اور وہ تمہارے لیے خیر کا بہت بھوکا ہے اور مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والا اور بہت کرم کرنے والا ہے تو یہ نبی کریم صل اللہ صل صل صل صل صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کے بارے میں عظیم و شان اخلاق کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا پھر حدیث نبوی میں بھی بہت ساری ہمیں حدیث ایسے ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ صحابہ نے ذکر کیا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم. نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مجھے تو اعلیٰ اخلاق اخلاق کی تکمیل کے لیے مبوس کیا ہے جی کہ جی انما بوئس تولی و تم ماں مکارم الخلاق اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہمارا حضور صلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس گیا اور اس نے عرض کی کہ اے ام المومنین مجھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے بہت ہی ایک خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا کانا خل و اگر قرآن کریم کی آپ نے عملی کوئی صورت دیکھنی yeah. ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ و کی زندگی کو آپ دیکھ لیں تو یہ دراصل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ان نہ قالعل و صاحب میں جب اس پروگرام کے ليے کچھ مطالعہ کر رہا تھا تو ایک حضرت علی رضی اللہ عنہوں کی روایت ایسے روایت ہے جی وہ بہت ہی خوبصورت روایت تھی میں نے کہا وہ آپ کی خدمت میں سامین کی خدمت میں پیش کروں حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سنت کے بارے میں پوچھا جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا معرفت میرا سرمایہ ہے جی اور عقل میرے دین کی بنیاد اور محبت میری اثاس اور شوق میری سواری اور ذکر الٰہی میرا مونس اور وسوک میرا خزانہ اور غم میرا رفیق اور علم میرا ہتھیار اور صبر میری چادر اور رضا میری غنیمت اور آجی میرا فخر اور زہد میرا پیشہ اور یقین میری قوت اور صدق میرا شفیع اور اطاۃ الٰی میرا حسب اور جہاد میرا خلق اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور ذکر ذکر الٰہی میں میرا دل میرے دل کا پھل ہے اور میرا غم میری امت کے لیے اور میرا شوق اپنے رب از وجل کی طرف ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی پھر ایک زمانہ مسلم امت پر ایسا آیا کہ جب آپ نے مسلم امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و کے اخلاق اور آپ کے اوصاف پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور پیشگوئیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت اکتس مسیحِ ماؤد و مہدیِ ماہود علیہ صاحب وسلام حضرت مرزا غلام غلام احمد کادیانی علیہ صاحب کو مبوض فرمایا اور آپ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی اور پیروی کی اور ہم ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑا کہ ہم کیسے اس زمانے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی کر سکتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اعجاز کی طرف کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں حضرت مرزا غلام صاد قادیانی علیہ وسطلام آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کا سب سے بڑا اور کوی اعجاز اخلاق ہی کا دیا جیسے فرمایا کہ ان نہ کالا قلعوں کے عظیم یوں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قسم کے خوارق قوت ثبوت میں قوت ثبوت میں جملہ انبیاء علیہ السلام کے موجودات سے بجائے خود بڑے ہوئے ہیں مگر آپ کے اخلاق کا اعجاز کا نمبر نمبر ان سب سے اول ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ کبھی پیش کر سکے گی پھر ایک بہت ہی خوبصورت اقتباس ہے حضور صلی اللہ, صلی اللہ میں صاحب سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صفی صاحب حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی مسیحِ ماؤد المحدی ماؤد اللہ وسلام حضور صلی اللہ وسلم کی شان میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عظیم الشان کامیاب زندگی ہے آپ کیا بلحاظ اپنے اخلاق فاضلہ کے كیا بالحاظ اپنی قوت قدسی کے اور عقد ہمت کے اور كیا بلحاظ اپنی تعلیم کی خوبی اور تکمیل اور كیا بالحاظ اپنے کامل نمونے اور دعاؤں کی قبولیت کے غرض ہر طرح اور ہر پہلو میں چمکتے ہوئے شواہد اور آیات اپنے ساتھ رکھتے ہیں جن کو دیکھ کر ایک غبی سے غبی انسان بھی بشرطے کہ اس کے دل میں بے جا غصہ اور عداوت نہ ہو صاف طور پر مان لیتا ہے کہ آپ تخلق تخلقو بی اخلاق اللہ کا کامل نمونہ اور کامل انسان ہے تو یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان تحریرات کی موجودگی میں اور جو حضرت مسیح ماؤد المحدین والسلام نے حضر ال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تحریر فرمایا ہے نظم اور نثر میں جی ہاں اس کے باوجود بعض لوگ ایسے اعتراض کرتے ہیں جس کا کوئی بھی حقیقت سے تعلق نہیں ہے آپ نے فرمایا ایک جگہ پہ کہ سب ہم نے اس سے پایا شاہد شاہد تو, شاہد تُو, ہے تُو خدا, خدا ہے. یعنی کہ سب کچھ نبی کریم وسلم سے پایا سلام. تو یہ ایک اور جو نعت ہے وہ اکثر پڑی جاتی ہے ہمارے جلسوں میں اور غیر جو ہمارے غیر جماعت دوست ہیں ان کے بھی صفی صاحب جی آم آم پروگراموں میں یہ پڑھی جاتی ہے جی جس میں وہ ہے کہ حسینہ نے عالم حسینہ نے عالم ہوئے شرمگیں جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبیں پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفری زہیر کھل کے کامل زہے حسنِ تام علیہ كسلا تو علیہكہ سلام تو یہ صفی صاحب سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب جماعت احمدیہ کینیڈا میں یا دنیا کے کسی کونے میں جلسہ ہائے سیرت نبی کا انعقاد کرتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کے بھائی اوصاف بھائی اور اخلاق کا لوگوں پر کھلے طور پر اظہار کیا جائے اور نہ صرف اظہار کیا جائے بلکہ تمام لوگوں کو یہ یادہانی کروائی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ, <سؤال> اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ آ حضور صلی اللہ, <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسواء حسنہ ہے <سؤال> اور ہماری بکا یعنی روحانی بقا اور ہماری دنیاوی بکا بھی اسی میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پر چلیں اور آپ کی کامل اتباع کریں اور پیروی کریں تو یہاں کینیڈا میں بھی جو جلسہ ہے جلسہ ہے سیرتنبی منعقد ہو رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو یہ یاد دیانی کرائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وہ محسن انسانیت تھے جن پر ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے جیسے ایک شاعر نے کہا کہ بیچ درود اس محسن پر تو دن میں سو سو بار پاک محمد مستویٰ ہے سب نبیوں کا سردار تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کے جلسے منعقد کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے،, کے لیے درود اور سلامتی پڑھنے کی ہمیں ایک ترغیب ملتی ہے اور موقع ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ذات کے بابرکت او تھے اور آپ کا جو اسو حسنہ تھا اس پر تقاریر ہوتی ہیں اور ان پر ان کو اس طرح پر ہمارے جو مقررین ہیں پیش کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ اس زمانے میں دیکھیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ, صلی, اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور کس طرح ہم اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اپنی زندگیوں میں زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں بالکل چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے جو بات کی اور جس طرح سے موضوع کو آگے بڑھایا بالکل یہی بات ہے اور آپ نے تو ذکر کیا اشعار کا بھی اور ان کلام کا بھی مقصد یہی ہے امتیاز صاحب کے جو سیرت ہے حقیقی طور پر جی اس سیرت کو ہمارے لیے ایک مثال <coughs> بنا کر پیش کیا گیا تھا اور <coughs> ساتھ قرآن کریم نے ہمیں یہ ایک نصیحت کی کہ ہمارے لیے اس سیرت میں بہترین نمونۂ عمل ہے اور رسوائے حسنہ کا یہی مطلب ہے جلسے جتنے بھی ہمارے ہوتے ہیں اس میں مقصد بھی یہی ہے کہ جو بھی ہم میں سے ہر ایک جس طرح سے بھی ممکن ہو اپنی اپنی جگہ پر وہ اس سیرت کو سمجھے اور اس سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو اس سے پہلے کہ ہم جلسہ جات کی طرف آئیں اور آپ سے پوچھیں کہ کیسا رہا یہ بات ہم صادق صاحب سے شروع کرتے ہیں جا. صادق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ مسی ساگا میں ہمارے جو مسجد ہے یا جو بیت ال ہے ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے اس کے آپ مسجد کے امام بھی ہیں اور پوری جماعت کو آپ لے کر چلتے ہیں الحمد بتائیے کیسا رہا جلسہ سیرت النبی اور کیا مضامین ہم نے پیش کیے اس دفعہ کچھ تھوڑا سا حوال بتائیے ہمارے جزاک الم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں مسر ساگا میں جو ہماری مسجد م. ہے وہاں پر پچھلے ویکینڈ پہ ہفتہ کے روز جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنے کی توفیق ملی تو اس طرح کے جو جلسہ جات ہوتے ہیں ان میں عموماً ایک جلسے کی آپ کہہ لیں کوئی تھیم ہوتی ہے یا ایک جی. موضوع ہوتا ہے جی. جس کے ارد گرد جو ہے وہ جیسے کہ تقاریر وغیرہ آ, نظم نعت وغیرہ جو ہیں وہ اس موضوع کے ارد گرد ہوتی ہیں تو اس دفعہ ہم نے جو موضوع آ, اس جلسے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ و وسلم کی بابرکت زندگی کا جو ایک پہلو ہے وہ ہم نے یہ چنا تھا کہ آپ بطور محسن انسانیت ماشاء یا آپ کی زندگی میں جو آپ کی رحمت کا پہلو تھا ٹھیک ہے وہ تمام دوسرے پہلوؤں پر حاوی تھا ٹھیک ہے بالکل آ, اس میں سے ایک ذکر یہ بھی ہوا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو اپنے اپنے دائرے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحیمیت کی صفات صفت, صفت ہے اس کو ہم کس طرح اپنے گھروں میں اپنے हुँ. بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ ہم کس طرح رحم کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں بالکل. تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی علی کی زندگی و. کو دیکھیں آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو تمام وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو کامل طور پر ان کے جو مظہر تھے یا ان کو بیان کرنے والے حضور صلی اللہ, اللہ علیہ و علی تھے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو صفت رحیمیت ہے جی. وہ تمام صفات پر حاوی ہے اسی طرح اگر ہم آن حضور صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کی آپ کی یہ صفت جو تھی کہ دوسروں کے ساتھ رحم کے ساتھ افو کے ساتھ درگزر کرنا وہ تمام دوسری چیزوں پر حاوی تھی تو بلکل ہمارے بلکل اس جلسے کا موضوع یہ تھا کہ آپ کس طرح جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ وہ مار سلنا کا اللہ رحمۃمین کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا بجائے اس کے کہ تم بطور رحمت اللہ تو حضور کی یہ جو صرف تھی حضور کی زندگی کا یہ جو پہلو تھا یہ ہمارے جلسے کا موضوع تھا تو اس کے مطابق مختلف تقاریر ہوئیں جس میں جو خطیب تھے انہوں نے اسی بات پر گفتگو کی کہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بطور رحمت تھے جو مسلمان تھے جو آپ کو ماننے والے تھے آپ کے صحابہ تھے اس کے بعد یہاں تک نہیں بلکہ جو دشمنان تھے جنہوں نے ہمیشہ آپ کو تکلیف دی تکلیف مچانے کی کوشش کی اور بہت لمبار عرصہ تک تکلیف دیتے رہے بالکل ان کے لیے بھی اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ افوو کا ہمیشہ درگزر کا پہلو جو تھا وہ غالب رہتا تھا کبھی اگر آپ ہم آپ کی زندگی میں ہم دیکھیں تو کبھی آپ نے کسی سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی جس نے آپ کو ذاتی طور پر کسی قسم کا نقصان پہنچایا ہو بلکہ اس کے برعکس جو ہیں وہ مثالیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے تکلیف پہنچائی اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی علی علی نے انہیں معاف فرما دیا درگزر کا پہلو جو, جو ہے وہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے سلسلے میں بھی مختلف تقارییر جو ہوئیں وہ اسی پہلو کے لحاظ سے تھیں ان میں سے ایک تقریر جو تھی وہ اس موضوع پر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے جو دشمن تھے اس وقت ان کے ساتھ آ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ و کا کیا رویہ تھا جس میں کئی مثالیں پیش کی گئیں اس کے بعد ایک اور تقریر اس کا موضوع یہ تھا کہ توہین رسالت اور آن حضور صلی اللہ علیہ و کا اسوا اس میں بعض مثالیں پیش کیں جن میں اس طرح کی مثالیں تھیں کہ آپ کی زندگی میں جن لوگوں نے آپ کی توہین کی उहुं. بلکہ توہین کہہ سکتے ہیں ہم تو کہتے ہیں توہین کرنے کی کوشش کی کوشش کی ان کے ساتھ حضور صلی, صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا ٹھیک ہے کیا آپ نے کسی سے بدلہ لیا <سلم> یا اپنے صحابہ میں سے کسی کو یہ حکم دیا کہ اس نے میری اس طرح توہین <سلم> کرنے کی کوشش کی ہے تو اس سے بدلہ لیا جائے تو اس طرح بہت سی مثالیں پیش کی گئیں بہرحال ان کا جو غالب پہلو یہی یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ درگزر سے کام لیا بالکل اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ انہا کی ایک اور روایت ہے جس کا ذکر ایک تو امتیاز صاحب آپ نے کیا کہ کہ کہانہ کو قرآن اسی طرح سے ایک اور روایت میں بھی حضرت عائشہ نے بیان فرمایا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے کبھی کسی نوکر یا کسی بھی عورت کو نہیں مارا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور ساتھ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ بلکہ غلطی بھی اگر ہو گئی جی تب بھی درگزر کیا اور کسی نے اگر کوشش کی ہے یا کوئی بدتمیزی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ وسلم. علیہ وسلم. علیہ وسلم. تو اب اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں بدلا نہیں لیا ہاں یہ سچ ہے کہ انہوں نے جہاد کیا اور تلوار جے اٹھائی جے لیکن جے وہ اللہ کے نام کے لیے اور وہ غیرت جو تھی ساری وہ اللہ کے نام کے لیے تھی اپنی ذات کے لیے کبھی ایسا نہیں کیا تو ایک گواہی ہمارے پاس موجود ہے سامعین بات تو ہم اپنی جاری رکھیں گے اپنے سامعین کے لیے ہم سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں اگر اسٹوڈیوز میں کال کرنا چاہتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب جلسہ آئے سیرت النبی مناقض کیے جائیں تو وہ جلسہ کیسا ہونا چاہیے کیا آپ آج کے دور میں اس بات کو کتائید کرتے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کے اسوا کو ان واقعات کو صرف زبانی طور پہ بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ آج کے جو حالات ہیں ان سے ہم آ, ان کو ہم آہنگ کریں اور دیکھیں کیونکہ آج بھی مختلف مختلف قسم کے الزامات ہیں جو عمومی طور پر اسلام پر بھی لگائے جاتے ہیں عضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با مقدس پہ بھی لگائے جاتے ہیں اور اس کا جواب ہم کس طرح دے سکتے ہیں یا جو ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں جو ان معاشرے میں بڑے ہو رہے ہیں کیا ضرورت ہے یا کس طرح ہم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرا سکتے ہیں تو اگر آپ کال کرنا چاہیں اسٹوڈیوز میں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہیں تو ہمارا اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-410-6522 416-410-6522 یا پھر ٹول فری نمبر ہے 1855-410-6522 1855-410-6522 اسی طرح سے ہم یہ بھی کوشش کریں گے کیونکہ ہم نے بات کی ہے کہ سارے ملک میں الحمد کینیڈا میں جلسہ ہے سیرت النبی منعقد کیے گئے ہیں بلکہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو ہمارا ویسٹرن کینیڈا کی اگر ہم بات کریں تو وینکوور میں بھی جلسہ ابھی جاری ہوگا سسکاٹون وغیرہ میں بھی آ ہی تھے اگر میں غلط نہیں ہوں جی بالکل تو پھر ہم کسی آنے والے وقت میں آ, ان کو کال کریں گے ابھی تو وہ لوگ مصروف ہیں وقت پیچھے ہے وہاں تین گھنٹے کا فرق ہے دو گھنٹے کا فرق ہے تو ابھی تو وہ اپنے جلسے منعقد کر رہے ہیں لیکن جہاں ہوئے ہیں ہم کوشش کریں کچھ ایک دو کو آن کال لیں ان سے پوچھیں کہ جلسہ کیسا گیا اور کس طریقے سوال uh, یہ ہے صادق صاحب کی طرف ایک دفعہ پھر واپس آؤں گا اور پھر ہم امتیاز صاحب آپ سے بھی بات کریں گے بڑے اچھے مضامین آپ نے لیے محسن انسانیت uh, صلی اللہ علیہ وسلم سلام. سلام. پر ہم نے بات کی <clears throat> جو ان جلسوں میں عمومی طور پہ آپ کیسے کرتے ہیں अ, الگ الگ جلسہ تھا یہ ساری ایز اے فیملی پوری جماعت کو بلایا گیا تھا اچھا پوری فیملیز آتی ہیں پھر خواتین الگ اپنی جگہ بیٹھی ہوتی ہیں مرد حضرات تو تقریرے کی طرف سے سب سنتے ہیں سب سنتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے تو جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو بچے ہیں یا ہائی اسکول کے ہیں یا کالجز والے ہیں ان ان کے تاثرات تھوڑے سے ہمیں بتائیں کہ ان موضوعات کو سن کے یا کبھی آپ سے ایسے سوالات آتے ہیں بچوں کے جی بالکل اکثر تو بچوں کے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو انہیں اپنی اسکولز میں جی. کالجز میں یونیورسٹیز میں دوسرے لوگ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے پاس اکثر ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ آذور صلی اللہ, اللہ علیہ علی وسلم کی بابرکت ذات کے خلاف جو غلط الزامات جو ہیں جی میڈیا میں یا ان ممالک میں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں یا وہ اٹھاتے ہیں تو ان کو کلیئرفائی کرنے کے لیے وہ پھر ہم سے سوال پوچھتے ہیں تو اس طرح کے ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان کو ان تقاریر کے ذریعے ان پریزنٹیشن کے ذریعے ہم دور کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور یہ جلسہ جات جو ہیں صرف ہمارے جو جماعت کے ممبر ہیں ان کے لیے نہیں بلکہ غیر جماعت کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہمارا ابھی جو جلسہ مسر ساگا میں ہوا تھا جی اس میں غیر از جماعت احباب نے بھی شرکت کی اور है. غیر مسلم احباب نے بھی شرکت کی بالکل یہ میرا اگلا ہی سوال جی. آپ سے یہی تھا پوچھنا چاہ رہا تھا تو جو انہوں نے شرکت کی ہے پروگرام پورا سنا انہوں نے جی جی ٹھیک ہے تو کچھ لوگوں سے پھر آپ کی ہوئی ملاقات کچھ تاثرات آپ کو ملے ہاں جی عموماً اس طرح کے پروگراموں کے بعد جو لوگوں کے تاثرات ہوتے ہیں عموماً ان میں جو غالب ایک نکتہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا ٹھیک ہے ہم آپ کے جلسے پہ آئے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ علی علی وسلم کی سیرت کے بارے میں سنا اور جو ہم پہلے سنتے آئے ہیں جی. اس کے بر تھا اس کے خلاف تھا تو بہت है. سے سوالات جو ہیں لوگوں کے اسی طرح دور ہو جاتے ہیں اگر وہ ان پروگراموں میں آئیں اور ہمارا جو موقف ہے ہمارا نقطہ نظر ہے حضور صلی اللہ, اللہ علیہ علی وسلم اللہ علی اللہ علی کا دلتا. جو اصل چہرہ تھا جب ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم ہمیں پہلے اس بات کا علم نہیں تھا ہمیں آج پتہ چلا ہے ٹھیک اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ جو الزامات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور آزور صلی اللّہ علیہ وسلم کا جو اصل چہرہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے لائیں چلیے بہت شکریہ تو سامعین پروگرام تو جاری رہے گا اور پروگرام میں ہم یہ گفتگو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ آج کے پہلے کالر امین صاحب موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو احمدی ابر امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ وعلیکم اچھا میرا ایک سوال ہے جی کہ مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو پچھلے پروگرام میں اپنا وہ کہ شیطان کو نہیں مانتے اللہ کو مانتے اللہ کی اللہ کو تو مانتے ہیں سب مانتے شیطان بھی مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا ہم اگر منہ کر کے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رسول بھی ادھر ہے اللہ بتا <coughs> بہت شکریہ آپ کے سوال کا اور اس سوال سے علم ہوتا ہے کہ کافی لا علم ہے اور اس کا پہلی سب سے پہلی بات تو میں اپنے مہمانوں پہ ہی چھوڑوں گا لیکن آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نہ صرف یہ کہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ نماز ایک التظام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں رمضان کے روزے بھی الحمد سارے رکھتے ہیں آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے کہ جس سے آپ کسی احمدی کو اسلام کے دائرے سے باہر نکالیں اس طرح سے کہ آپ خود اس دائرے میں رہ جائیں تو اس بات کو پھر آگے بڑھائیں گے اور علم اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کا مطالعہ کریں قرآن کریم کو غور سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیطان اور ابلیس ایک ہی شخص کا نام نہیں ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن اس موضوع کو ابھی ہم, ہم چھوڑتے ہیں تو امتیاز صاحب آپ نے سوال سنا کچھ آپ اس پہ جواب دینا چاہیں گے جس طرح آپ نے عرض کیا کہ کافی لگتا ہے لا علمی ہے یا جان بوجھ کر ایسا سوال کیا گیا ہے لیکن ہم بدجن نہیں کرتے ہم یہی کہتے ہیں کہ شاید ان کو علم نہیں ہے جی آ, اللہ تعالیٰ کے فرض سے ہم آ, لا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللّہ علیہ و <سلم> <وقت سلم> اس شہادہ پر ہمارا ایمان ہے آ حضور صلی اللّہ علیہ و <سلم> کو خاطم النبی جین مانتے ہیں جی قرآن کریم کو آخری کتاب مانتے ہیں آخری شریعت مانتے ہیں اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. نے کی آپ کی سنت ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے ہمیں سکھایا کہ پانچ وقت نمازیں پڑھنی ہیں اور قبلہ رخ کر کے پڑھنی ہیں اس طرح ہم نمازیں ادا کرتے ہیں تو جہاں تک رہا حضرت مرزا غلام صاحب کا مسیح ماؤد و مہدی ماؤد تو وسلام کا ہم ان کی جو ان کا مقبرہ ہے وہ قادیان میں ہے جی اور ہم قادیان کو ایک ایسی مقدس بستی جانتے ہیں جہاں پہ خدا تعالیٰ کا ایک نبی آیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیش کوئی قرآن کریم میں بیان فرمائی سرال جمعہ میں اور جس کی تائید اور اللہ تعالیٰ نے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, علی وسلم اللہ نے پیش گوئیاں بیان فرمائیں جی کہ وہ مسیح ماؤد و مہدی معود علیہ السلام اس زمانے میں آئے گا جب مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے جب صرف اسلام کا نام باقی رہے گا جی قرآن کریم تو ہوگا لیکن لوگ لوگوں کے حلق سے نہیں اترے گا قرآن کریم کی تعلیم پر لوگ عمل ہی کریں گے پھر نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ وسلم علیہ وسلم علیہ اللہ نے علیہ السلام علیہ السلام یہ بھی فرمایا کہ مساجدہم عامرت ان وحیہ خراب و من الخدا جی. کہ ان کی مسجدیں اپنی مسجدیں نہیں فرمایا ان کی مسجدیں تو بھری ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی اور اس پھر فرمایا کہ علماء ان کے علماء شرومن تحتی میں سمائے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے تو یہ وہ پیش گوئیاں تھیں اور فرمایا کہ جب یہ ایسا زمانہ آ جائے گا تو اس وقت مسیح ماؤد محض و محدی ماؤدّۃ محض السلام آئیں گے ٹھیک تو ہم ان پیش گوئیوں کے مطابق اس بات پر ہمارا کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلامہ صاحب کا و مہدی ماؤد المدیِ سلام کو نبی بنا کر بھیجا اور ایک امتی بنا کر بھیجا جنہوں نے قرآن کریم میں یا نبی کریم صل صل صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی چیز نہ اضافہ کیا نہ کم کیا صرف دین کا احیاٰ کیا جس کی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ وہ دین کا احیاٰ کرے گا اور شریعت کو قائم کرے گا تو یہ سب باتیں موجود ہیں تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے اتنا ہی کافی ہے منسائی فرق صرف اتنا سا ہے کہ آپ انتظار میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا انتظار ختم ہو گیا ہے اس کے علاوہ کوئی اللہ کے فضل سے فرق نہیں ہے تو سوال تو ہم نے یہ کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اگر جلسہ ہائے سیرت النبی منعقد کیے جائیں ذکر ہو ہمارے حبیب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے لیے کائنات بنائی گئی اور یہ بھی حدیث کچھ سی ہے اللہ کا لمہ حقت الفلاق کہ اگر اے محمد صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم. تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں یہ زمین اور آسمان بھی نہ بناتا تو ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی سنیں اور آپ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل کے حالات کے بارے میں تو یہی رویہ ہے امتیاز صاحب اور یہی ایک عمومی سوچ ہے جس کی وجہ سے جو ایک حیا ہونا چاہیے یا جو ایک تبلیغ اور ترویج کا کام ہونا چاہیے وہ تو ہو نہیں رہا نظر بھی نہیں آ رہا تو بات کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے جو اور ہمارے دیگر مقامات پر جلسے ہوئے اور ہم نے بات کی تھی کہ کچھ نہ کچھ مہمان لیں گے ہم اور ان کو آن ایئر کریں گے تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملٹن میں بھی ایک جلسہ کل ہوا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ کیسا رہا کیا باتیں ہوئی تو اسفن سلیمان صاحب جو ہمارے امام ہیں ملٹن جماعت کے وہ ہمارے ساتھ آنر ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام وبرکاتہ جی اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جی آپ کو ہم نے آنر لیا ہے اور آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کل ملٹن میں بھی جلسہ سیرت النبی تھا کچھ اس کا احوال تھوڑا سا ہمیں بتائیے کیسا رہا کیا پروگرام تھا کیا موضوعات جی, تھے جی ہمارا یہاں پہ ملٹن میں ملٹن کی دو جماعتیں ایسٹ اور ویسٹ جی. ملٹن کا جلسہ ہوا ہے جس میں آ, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تقریر بھی ہوئی ہیں پھر سوال و جواب بھی ہوئے ہیں <clears throat> جس میں بہت سے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے थी. تقریر کے حوالے سے ایک تقریر کا موضوع تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھا دوسرا میری میں نے بھی تقریر کی جس میں رحمت اللہ کا جو پہلو تھا ہاں حضرت کا وہ اس کے حوالے سے میں نے تقریر کی تو الحمد للہ بہت اچھا کامیاب جلسہ ہوا تقریباً کے قریب افراد شامل ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بچے خواتین بچیاں سارے شامل ہوئے ہیں اور جلسہ خدا کے بول سے کامیاب رہا ہے تو آپ نے جو موضوع لیا رحمت اللہ کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع کو چننے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ ہاں بالکل اس موضوع کو اس لیے چنا گیا بات یہ ہے کہ چونکہ آج کل جو اسلام کے حوالے سے اطرازات اٹھتے ہیں جی. کہ اسلام جو ہے وہ پرموٹ کرتا ہے وائلنٹ جہاد کو اور اسلام نے جنگیں لڑی اور اسلام جنگوں کے بازو پر کامیاب ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رحمت العالمین ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم ظالم کر کے ظلم کر کے ناوز اسلام کو پھیلایا یا سارگز نہیں ہے اس لیے وہ بھی اس حوالے سے بعض مسئلہ دیں کہ کس طرح مسلمان ظلموں سے گزرے جی اس کے باوجود اسلام کو اکثر اس کی تبلیغ کر کے اس کو پھیلایا ہے پھر اسی طرح میں نے ایک ڈاکومنٹ بھی پڑھا جس میں نے جو اس وقت ریاست میں ایس تھے ان کے ساتھ جو اقلیتیں اس وقت تھیں حکومت میں ان کے ساتھ بدلاؤ تھا کس طرح ان کو حقوق دیئے ثابت دیے کیا کوشش یہ کی ہے ثابت اگر اسلام جنگوں کے ذریعے پھیلا ہے تو یہ غلط ہے یہ تو کس طرح حقوق دیا جی چلیے بالکل بہت شکریہ آپ نے ایک اور ذکر کیا ابھی کے سوال جو آپ کا بھی سلسلہ ہوا تھا تو وہ کیا تھا اس میں کس طرح کے سوال اور سوال کا سلسلہ یہ تھا کہ وہ علمی علمی رنگ کے سوالات है. ہم نے بنائے ایک گیم کی شکل میں تو اس میں یہ تھا کہ ہم سوال پوچھتے تھے اور آڈینس میں سے لوگ اس کا جواب ترک جواب دیتے تھے ایک گیم کی شکل میں تھرک اس گیم کا نام ہے آن لائن گیم ہوتی ہے जी जी تو اس میں ہم سوال جو ہے شامل کر دیتے ہیں تو اس کا پھر جواب آپشن ہوتی ہیں سامنے ان کا جواب دینا ہے تو بچے بڑے شوق کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے کتنا جلدی جواب دیتا ہے تو اس طرح سے ان کی ایک طرح سے یادہانی بھی رہ جاتی ہے ہے ہے علم بڑھتا بڑھ جاتا ہے اور ایک ایک انٹرسٹ شوق پیدا ہوتا ہے چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب آپ کا بہت شکریہ چلیے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امتیاز صاحب آپ سے بھی हुँ. میں نے ابھی پوچھنا ہے آپ کی طرف بھی آئیں گے تو کچھ ہمارے چونکہ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم نے کہا مہمانوں سے بھی پوچھ لیں تو ملٹن کی بابت تو ہم نے بات کی یہ جی ٹی اے میں ایک الحمد کل تھا یہ جلسہ النبی بہت اچھا اللہ کے فضل سے ہوا اسمن صاحب نے ہمیں بتایا ملٹن کے ساتھ اگر تھوڑا آگے جائیں تو ہیملٹن है <coughs> تو ہیملٹن اللہ کے فضل سے اچھی جماعت ہے ہیملتن سے ہمارے جو مربی صاحب ہیں مصور باجوہ صاحب انہیں ہم آنئر لیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سب سے پہلے تو انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے مصور صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی آپ اس وقت ریڈیو احمدیہ کے مہمان ہیں ریڈیو احمدیہ پر آنر ہیں تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پھر آپ سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کے جو جلسہ سیرت النّبی منعقد ہوا ابھی اس کے تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ موضوع کیا کیا تھے تقریر کے اور کس طرح کا کیا اس جلسے کی کیا, کیا خاص بات تھی جی جزاک اللہ آپ کا خوش آمدید کہنے کا اس دفعہ جو ہملٹن میں ہم نے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا اس میں جو سب سے ہمارا زیادہ مین فوکس تھا وہ یہی بات تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے وہ پہلو جن سے عام زندگی اور عام انسان کو ہر روز فائدہ ہو سکتا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے ٹھیک ہے اسی نسبت سے جو ہم نے موضوع رکھا تھا تقریر کا وہ بھی یہی تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیا ہی اچھا سلوک تھا ٹھیک ہے اس بارہ میں بچوں کو بھی بعض باتیں ایک دن پہلے کلاس میں بتائی گئیں اور بعد میں ان کو یہ پوچھا بھی گیا کہ ہم کس مقصد کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو ماشاء اللہ صاحب خود موجود تھے جی. انہوں نے سوالات بچوں سے کیے اور بچوں نے اس کا جواب بھی دیا ماشو. اور یہ بتایا کہ ہم آن حضرت صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کی زندگی کو مزید جاننے کے لیے اور ان کا ان کے ساتھ اپنی پیار اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ جلسہ ہم نقد کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو جلسے میں جو تقریر نے واقعات بچوں کو بیان کیے اور جو لوگ وہاں پہ موجود تھے سب کو اپنے واقعات بیان کیے یہ سوال کرنا تھا کہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم, وسلم, وسلم, وسلم. کے اہل خانہ کے ساتھ سلوک تھا کیا کوئی ایسی بات ہے جو آج ہم کہہ سکیں کہ نہیں ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے نہیں ایسا تو بالکل نہیں کیونکہ آض صلی, صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے جی. تا حیات اور تا آخر اس دنیا کے لیے ایک رہنمائی ہے ٹھیک ہے جو بھی آج کا انسان ہے وہ اگر اسی طرح اس انہیں باتوں پر جو آض صلی, صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور محبت اور جس طرح ان کا سمجھانے کا انداز تھا اپنی بیویوں کے ساتھ بھی جو اس نے سلوک ان کی بیماری میں ان کا خیال رکھنا جی تمام چیزیں اگر بھی آج بھی کوئی انسان ان کو پناتا ہے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ وہ ہمیشہ ایک پرسکون اور اچھی آئیلی زندگی گزارنے والا ہوگا بالکل بالکل ٹھیک ہے تو یہی مقصد تھا سوال کا بھی پوچھنے کا بھی کہ جب ایک نمونۂ عمل ہمیں قرآنِ کریم نے بھی بتایا پھر اخلاق کا بھی ذکر کیا گیا تو مقصد یہی تھا کہ یہ انقلاب یا یہ چیز صرف ایک شخص تک محدود نہیں بلکہ ایک ایسا نمونہ ہے جو پریکٹیکل ہے اور ہر ایک عملی نمونہ جس کو کہتے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس کو اپنی اپنی زندگی میں نافذ بھی کر سکتا ہے مقصد بھی یہی ہونا چاہیے میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ نے بتایا کہ امیر صاحب بھی موجود تھے تو انہوں نے بھی اسی موضوع پہ بات کی یا ان کا موضوع کچھ اور تھا جی امیر صاحب نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ ہے جی اسی کے متعلق اور انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح انسان جو ہے آج کل کے اس دور میں جب انسان کے اندر برداشت بالکل کم ہوتی جا رہی ہے اور روزانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے اور میاں بیوی بی علیحدہ ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا تدابیر جو صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں ان کو بروئے کار لائیں اور اس اس حسنہ پر عمل کریں تاکہ ہم آج اپنی زندگی کو پر سکون بنا سکیں پرکریہ بہت, بہت بہت شکریہ مصور صاحب, آپ ہمارے ساتھ ریڈی احمدیہ میں شامل ہوئے اپنی کوششیں مسائل جاری رکھیں اللہ تعالیٰ آپ حامی و ناصر ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام شامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کے میزبان ہوں صفی راجپوت اور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں امتیاز احمد صاحب اور صادق احمد صاحب آج ہم ذکر کر رہے ہیں ان تمام تمام تو نہیں لیکن جتنے جلسہ سیرت النبی جو کینیڈا میں منعقد کیے جا رہے ہیں کچھ مہمان ہیں جنہیں ہم نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے اتوار کے روز شب بارہ بجے تک پروگرام کا پہلا حصہ جس کے پہلے گھنٹے کے اختتام پر ہم پہنچ چکے ہیں دس بجے شب اب سے ایک گھنٹے کے بعد ہم پروگرام تو جاری رکھتے ہیں لیکن ہماری فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی پر منتقل ہو جاتی ہے تو ریڈیو احمدیہ جاری رہتا ہے ریڈیو احمدیہ میں اسٹوڈیوز کے نمبر بھی 4164106522. فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یا پھر ٹول فری نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یہی رہتے ہیں آپ ان نمبرس پر کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں سوال ہماری طرف سے آج یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہم جب جلسہ ہے سیرت النبی منعقد کرتے ہیں تو کیا موضوعات ہونے چاہئیں اور اس بات کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم حضور صل کی جو زندگی ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں اور کن کن طریقوں سے وہ رکھی جا سکتی ہے دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم آ, پروگرام کی بات ہی کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹیلی فون نمبر کیا ہے مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ ہمیں بذریعہ ای میل بھی اپنے سوال کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا ای میل ایڈریس ہے کیو اے سے کویشچن اور اے سے آنسر کیو اے ایٹ وائس اسلام اسلام ایک ہی لفظ ہے اسلام سامعین وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے نہ صرف آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ اپنے تبصرۂ رائے یا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں اسی ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے تو ہم آپ کے سوال کا یا آپ کے جواب کا انتظار کریں گے فور ون سکس پر ہم کال کر سکتے ہیں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آیا تو امتیاز صاحب اور صادق صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوال کے جواب کے لیے میں واپس آتا ہوں امتیاز صاحب آپ کی طرف آپ ماشاءاللہ وان جماعت میں ہمارے مربی ہیں تو وان جماعت کا جلسہ کل تھا بند اگر میں غلط جی, جی, کچھ ہمیں تھا. اس جلسے کا حوال بتائیے آ, صفی صاحب ان شاء اللہ میں ذکر کرتا ہوں لیکن جی جو ابھی پہلا سوال ہوا اسی جی, جی, کے جی. بارے میں, جی, میں سوچ جی, جی. رہا ہوں کہ بس ایک, بس اپ ایک آپ ہم نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ کی شان کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کے اخلاق اور اوصاف کے بارے میں بات کر رہے ہیں جی کہ کیسا عظیم الشان نبی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا تھا اور بجائے سوال یہ کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مصرح کے مصرح بارے جی. میں, جی. میں یا اوساف کے بارے میں یا جو آپ نے کامنٹس کے بارے میں پوچھا تھا ایک سوال ایسا کیا گیا جس میں بظاہر ایک ٹانٹ تھا ایک اعتراض کا رنگ تھا وہ میرے مجھے یاد آیا حضرت خلیفۃ المسیح رابر رحم اللہ علیہ نے ایک نات تحریر فرمائی اور اس میں میں اس کا ایک بند آپ جی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سامین کی خدمت میں اس ٹائم میرے دل کی بھی وہی کیفیت ہے, ہے اور ہم سب کی دل کی وہی کیفیت جی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اے شاہ مکی اے شاہ و مکی و مدنی سید الورا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تیرا غلام در ہوں تیرا ہی اسیر عشق تو میرا بھی حبیب ہے محبوب کبریا تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم چلتا ہوں خاک پاک تیری پاک تیری چومتا ہوا چلتا ہوں خاک پاک تیری چومتا ہوا تو میرے دل کا نور ہے ایجان آرزو روشن تجھی سے آنکھ ہے اے نی رے ہے جان و جسم سو تیری گلیوں پہ ہے نثار اولاد ہے سو وہ تیرے قدموں پہ ہے فدا تو وہ کہ میرے دل سے جگر تک اتر گیا میں وہ کہ میرا کوئی نہیں تیرے سوا اے میرے وال مصطفیٰ اے سید الورا اے کاش ہمیں سمجھ دینا ظالم جدا جدا اے والے بہت ہی اکاش ہمیں سمجھتے ظالم جدا جدا, جدا. جدا تو یہی دل کی کیفیت ہے کہ عجیب رنگ ہے کہ بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. کی اور اس میں ایک اعتراض کے رنگ سے سوال کیا جا رہا ہے بہرحال وان کے بارے میں آپ نے سوال کیا یہاں بیت الاسلام مسجد میں جو یہاں پہ جماعت احمدیہ کینیڈا کا نیشنل ہیڈ کواٹر بھی ہے وہاں پہ جل، آ, کل بھی جلسہ سیرت النبی منعقد ہوا جو وان کا تھا اور آج بھی ایک جلسہ سیرت النبی منعقد ہوا ہے آ, صفی صاحب آپ نے اور ہمارے سامعین نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس طرح یہ عنوان تقریر کے عنوان ان, ہمارے جلسہ سیرت النبی میں رکھے جاتے ہیں ان, اس کو آ, بالکل جو آج کل کا زمانہ ہے اس زمانے کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے کیا جاتا ہے ہمارا یہ کامل ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہر زمانے میں ویسے ہی قابل تقلید ہے پیروی کے لائق ہے جس طرح چودہ سو سال پہلے یا سات سو سال پہلے تھا ہر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایک عظیم و شان ہے جس پر ہم چل کے ہم اپنی عاقبت سوار سکتے ہیں یہاں پہ آج کل کے دور میں جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ اسلام پر اعتراض کیے جاتے ہیں اور ایک تصویر یہ پیش کی جاتی ہے کہ نوزب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ظلم کو روا رکھتا ہے اور دہشت گرد گردی کو پھیلاتا پھیلاتا ہے اور عورتوں کے حقوق نہیں دیتا بچوں جی. کے حقوق نہیں دیتا عورتوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نازب اللہ تعلیم دی ہے یا اس طرح کر کے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم پر یعنی قرآن کریم پر یہ اعتراض کیے جاتے ہیں تو اور ہمارے جو بچے ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں ان کو اسلامی تعلیم دینا ہمارا فرض ہے تو اللہ تعالیٰ کی سے ان جلسوں میں ہم ایسے عنوان تقریر کے ناوین رکھتے ہیں جن سے ان کی تربیت بھی ہوتی رہے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ کا غسو آج سے سو سال یا چودہ سو سال پہلے قابل تقلید جی. تھا آج بھی بالکل ویسے ہی ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی مسیح اماؤد المحدی اماود کو بھیجا آپ نے بتایا کہ یہ عسوع ایسا ہے جس سے چل کر انسان اپنی دنیا بھی سوارتا ہے اور آخرت بھی سوارتا ہے تو اسی کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی جو اس جلسے میں دو تقریر کے دو تقارییر تھیں ایک تھا کہ اے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں اور بچوں کے ساتھ سلوک ٹھیک بعض اوقات یہ پیش کیا جاتا ہے اعتراض لوگوں کی طرف سے خاص طور پہ مغرب میں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں یا عورت کو ایک سیکنڈ کلاس ایک سٹیزن کے طور پر رکھا جاتا ہے یا اس پہ ظلم کیا جاتا ہے تو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے کتنا وسلم جو اونچا جو مقام بتایا ہے عورت کا اور کس طرح آپ کا عورتوں کے ساتھ سلوک تھا جو ہمارے لیے ایک, ایک, ایک رہنمائی ہے پھر بچوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں بتایا گیا پھر خاکشار کو بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصع پر تقریر کرنے کی توفیق ملی اور عنوان تھا کہ عضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت معاف کرنے کی صفت ٹھیک ہے صادق صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں تو یہ صفات ہمیں اپنے اپنے ادارے میں اس کو آ, آ, اس کو آ, کرنا چاہیے اس کو اس کی پریکٹس کرنی چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکل. کو ہم کامل انسان کیوں کہتے ہیں بلکل. وہ کامل انسان اسی وجہ سے تھے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو کامل طور پر اپنایا جس طرح کہ ایک انسان اپنا سکتا ہے اور اسی وجہ سے آپ ایک کامل انسان ٹھہرائے گئے اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے افواون وہ معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو اس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ایک اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے کہ آپ کی صفت ہے آپ بہت معاف کرنے والے ہیں بلکہ بائبل میں بھی ایک خاص طور پر آئزیہ میں پیش کوئی ملتی ہے بیالیسویں چیپٹر میں کہ جس میں خاص طور پر اس جو صفت معاف کرنے کی صفت ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تو اس میں بہت سارے واقعات مجھے بتانے کی توفیق ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحب کی صحب تو پھر سے بات یہ ہوتی ہے کہ واقعات تو ہم نے سنے ہیں پھر ہم نے ان کو آج کل کے جو دور ہے اس کے مطابق بیان کرنا ہوتا ہے اور ہم نے یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھی ریزنیٹ کرے لوگ بھی اس کو سمجھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں بالکل صحیح تو یہاں مثال مثالیں پیش کی گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو ایسے منصوبے بنائے گئے کہ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے جی آپ کے عزیز رشتہ داروں کو بے دردی سے مارا گیا شہید جی کیا گیا جی اور آپ کے صحابہ پر مظالم کیے گئے آپ پر مظالم کیے گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے میں سب کو معاف کر دیا آپ ات... آپ بدلہ لے سکتے تھے بدلہ لینے کا پورا حق تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ فمان افا فاصلہ فاجرح اللّہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تو یہ یہ ہے کہ جو حکم تھا خضل افوا عوام عرف تو یہ کہ نبی کریم وسلم کو معاف کرنے کا حکم دیا تھا تو یہ بات ہے تو آج کل کے دور میں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے اسونت صاحب جی کہ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں گھر میں یا دوست دوست نہیں بولتا بھائی بہن سے نہیں بولتا بیوی اپنے خامند کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے یا خامن بوائے بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس یہ تھا کہ یہاں پہ قتل کے منصوبے بنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا جواب تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی صفت ہے جس کو مجھے وہاں ذکر <تصفح> کرنے کی بالکل ہم اس کو سلسلے کو جاری رکھیں گے سامعین ریڈیو احمد میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں رنویر سنگھ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام دی. جی آپ آنے رہے ہیں جی شکریہ میں اصل میں آپ کا یہ مطلب آپ چاہتے ہیں کوشچن ہم وہ پوچھیں وہاں ہمیں محمد کے سیرت کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو تو اس کے بارے میں بالکل جی جی تو اس میں ایسا ہے کہ سمے بہت پوچھنے کے لیے کم ہوتا ہے ایک منٹ کا کوشش جی ہے لیکن مجھے معلوم ہے بات اپنی کہہ نہیں پاؤں گا شاید جی لیکن جو پرابلم مطلب جو جس طرح سے عیسائی دھرم کو ماننے والے ہیں ان کا عقیدہ مطلب کہیے کہ ان کا سارا وزن اس بات پہ ہے کہ جو عیسا مسیح تھے ان کو سلیب پہ لٹکایا گیا ان کو وہاں پہ تشدد دے کے مارا گیا اور تین سال بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تو اسلام کا جو عقیدہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مطلب جیسے دوبارہ زندہ نہیں ہوئے انہوں نے دوبارہ آنا ہے ایسے آپ جو हुँ. اب آپ کے آ... مطلب جس طرح سے عیسائیوں کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ آ... حضرت عیسیٰ دوبارہ زندہ ہوئے हुँ. اسی طرح سے مجھے لگتا مسلمانوں کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ حضرت محمد کریکٹر آ... آ... تھا وہ مطلب پاک اس سے پاک کریکٹر کسی کا ہو نہیں سکتا اور اس پہ کوئی داغ لگا نہیں تھا اور نہ ہی لگایا جا سکتا تو جو بھی آپ ساری اپنی ٹیچنگس اور اپنی جو باتیں ہوتی ہیں موسٹلی وہ اسی پہ فوکس رکھتے ہیں کہ اس بات کو پہلے پروو کر لیا جائے اور کوئی اس پہ کوشچن نہ کرے کیونکہ ایک بار یہ بات پروو ہو گئی تو اس کے بعد جو کچھ بھی کہا جائے گا اس کو نہ ماننے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سر اس میں کیا ہے کہ آپ کیا کس کو رہیں آپ اس کو رہیں کہ جو آلریڈی آپ کے جیسے مان لیجیے کہ آپ کے بچے ہو گئے یا جس میں جو اسلام میں آلریڈی ہیں آپ ان کو سمجھا رہے ہیں اب وہ اگر کوئی کچھ کہنا بھی چاہے تو وہ سو لوگوں کے بیچ میں ایک انسان بیٹھا ہو آپ خود ہی سوچئے کہ وہ بےچارا بول سکے گا کہ اگر اس کو کوئی شک ہوا شک و شبہ ہوا وہ بول نہیں سکے گا اب میں تو چلیے مسلمان نہیں ہوں ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو آپ کو یا سننے والوں کو برا لگ جائے لیکن سر یہ بات بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جس میں مطلب ایک نان مسلم تو وہ بات دیکھ بھی سکتا ہے سوچ بھی سکتا ہے اس کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی لیکن ایک مسلمان کی ہوا ہوتا ہے اس کو جو مائنڈ اس کا شروع سے لے کے تک اس طرح سے بنایا گیا ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو جان کے بھی نہیں دیکھے گا مطلب وہ کر ہی نہیں سکتا اس بات کو ایکسپٹ تو سر اس کے لیے اوپن مائنڈ تو ہو ہی پہلے مطلب کیسے آپ سے اس بارے میں بات کی جائے آپ اوپن مائنڈ ہوں گے آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے تبھی تو اس پہ بات کر سکتے ہیں ہم اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے سے ہی مطلب مان ہی رکھا ہے کہ نہیں آپ کو لاؤ ہم اس کو پروو کر دیں گے ٹھیک ہے تو وہ کیسے مطلب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا ٹھیک ہے چلیے آپ کی بات مجھے سمجھ میں آگئی ہے اور اس بات کو ہم پھر کو ذکر بھی کریں گے بات کو آگے بھی بڑھائیں گے دیکھیں جب ہم کسی کسی کی بھی بات کرتے ہیں ہم نے خاص طور پر جماعت احمدیہ کا جب آپ موقف لیتے ہیں اور ہم سے بات کرتے ہیں تو ہم ایسا نہیں ہے کہ اور مسلمان بحثیت ہے مسلمان آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ قرآن کریم نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہم ہیں ایک تو پہلی بات قرآن نے ہمیں یہ سمجھائی کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں جس میں نبی نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں لکھی ہے کہ تمام کے تمام اقوام جتنی قومیں تھیں ان کی طرف اللہ نے اپنے نبی بھیجے ہیں اور یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے اگر اس نے مسلمان ہونا ہے تو اس کو تمام کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے تو اگر آپ یہ سوچیں کہ مسلمان ہو کر ہم حضرت عیسیٰ کی بات کریں یا حضرت موسیٰ کی بات کریں یا کسی بھی اور نبی کی اگر ہم جو بھی مقدس ہستیاں گزری ہیں حضرت کرشن کی بات کریں یا بابا گرونانک کی بات کریں تو ہم تو ان سب کو بہت ہی ایک ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جو عزت کی نظر ہے احترام کی نظر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام لوگ بڑے برگزیدہ تھے اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے اور اپنی اپنی قوم کی ہدایت کے لیے آئے تھے انہوں نے لوگوں کو اچھی ہی باتیں بتائی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف ایک کو صحیح سمجھیں اور ہم کہیں کہ باقی سارے غلط ہیں ایسا ایسی تعلیم اسلام کی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارا بنیادی تعلیم ہمیں یہ دی گئی ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان یہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس جس زندگی کی آپ بات کرتے ہیں مثلاً اگر ہم پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے ہے لوگوں نے اس کو لکھا ہے اس کے اوپر اس زمانے کے لوگوں کی گواہی موجود ہے ایک کی نہیں ہے دو کی نہیں ہے بہت ساروں کی ہے تو چونکہ وہ ایک حالات زندگی یا جو انہوں نے زندگی گزاری ہے وہ زندگی ہمارے سامنے واقعات کے ساتھ اور وٹنسز کے ساتھ موجود ہے تو پھر ہم آپ کا کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو ہم اس کو ان وٹنیسز کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ایسی گواہیاں موجود ہیں یا نہیں دوسرا جو اعتراض اگر کوئی کیا جاتا ہے کردار کے اوپر کیا جاتا ہے یا کسی ایسی بات کے اوپر کیا جاتا ہے خاص طور پہ بعض اوقات بات کی جاتی ہے شادیوں کے اوپر یا بسا اوقات بات کی جاتی ہے جگہوں کے اوپر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اگر آتا ہے اس کے بارے میں آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ریڈیو احمدیہ حاضر ہے آپ اپنے سوال کے ساتھ آئیے سوال کیجئے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اچھے سبھاؤ سے بات کی ہے اسی طرح سے اگر آپ بات کریں گے اور اِنہی الفاظ میں کریں گے تو آپ کا جو سوال ہے ہم کوشش کریں گے اس کا جواب دیں آ, کیوں امتیاز صاحب اگر میں غلط ہوں تو بتائیے نہیں جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہم ان کے بڑے ممنون ہیں کہ انہوں نے بہت ہی آ, اچھے انداز میں تمیز کے ادارے میں رہ کے بات کی ہے اور اس طرح نہیں بات کی کہ جس سے ہمارے آ, دل میں کوئی دل کو کوئی ٹھیس پہنچے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی بابرکت ذات ہے جسے ہم سب پیار کرتے ہیں اور بلکہ ہمارے ماں باپ اور بیوی بچوں سے سب سے زیادہ عزیز عزیز ہیں وہ تو اگر کوئی ان کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے جو جس میں کوئی حقیقت نہیں یا بد زبانی کرتا ہے تو اسے سے ہمارے دل کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے غم پہنچتا ہے لیکن سوال کا راستہ کھلا ہوا ہے آپ سوال کریں اور تمیز کے دائرے میں رہ کے کریں جس طرح آپ نے بات کی जी. ہم بہت اس کی کے ممنون ہے کہ آپ نے ایک اچھے انداز میں بات کی ٹھیک ہے جو دوسری سوال کا حصہ تھا ان کا اس پہ تھوڑا سا میں رائے جاننا چاہوں گا جو میرے مہمان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایک بات یہ تھی کہنی کہ جو بھی بچہ ہے وہ جب شروع سے ایک بات سنتا ہے دیکھتا ہے تو وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یا اسی طریقے سے اپنی بڑا ہوتا ہے پھر وہ کوئی بات اس کے سوال اگر سو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہیں پر اور آپ بات کر دیتے ہیں اس کے ذہن میں سوال آتا ہے تو وہ سوال کر نہیں سکتا یہ بات کچھ حد تک میں اس سے متفق ہوں اور یہی یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے آپ کو جو بات بتاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ مختلف ہے جماعت احمدیہ میں جو جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مثلا صادق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے امتیاز احمد سرا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں امتیاز احمد سرا صاحب ٹھیک ہے امتیاز احمد سرا صاحب میں اس پہ واپس آؤں گا آپ سے یہ سوال کروں है. گا اور انوی صاحب آپ سنتے رہیے گا پروگرام پھر ہم جلسہ ہے سیرت النبی کا ذکر کر رہے ہیں چونکہ ہم نے کچھ اپنے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں جن کو بلایا ہے اور ان کو آل کال لیا ہوا ہے تو میرے ایک اور بڑے محترم ا میرے استاد بھی ہیں اور ہمارے بھی استاد, ہی آب کی بھی استاد ہیں آپ کے استاد ہیں ماشاءاللہ ہمارے بڑے محترم مربی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم مرزا محمد افضل صاحب انہیں ریڈیو احمدیہ میں احمدی احمد خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں <laughs> جب یہ لفظ استاد سنتا ہوں تو مجھے کان کھڑے ہوتے ہیں میں <laughs> امید کرتا ہوں بڑا استاد نہیں نہیں آپ حقیقت ہمارے ہم تو آپ سیکھتے ہی رہتے ہیں اور دیکھیں آپ نے اپنا استاد ہونا ثابت کر دیا ایک ہی جملے میں ماشاءاللہ سے تو مربی صاحب آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ بیری میں بھی آپ موجود تھے جلسہ سیرت النبی میں اس جلسے کا احوال تھوڑا سا پوچھنا ہے کہ جلسہ کیسا رہا کتنے مہمان تھے کیا سوال جواب ہوئے تھوڑا سا ہمیں بتائیے وہ بہت اعلیٰ جلسہ ہوا جس جی. میں مقامی طور پہ تقریباً بیس کے قریب لوگ آئے تھے ماشاء اللہ. اور ہم نے کوشش کی کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ماشاء. کو ایک ان کا خلاصہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے پیدائش سے لے کر مکہ کی زندگی پھر مدینہ پھر جو جو آپ جن حالات میں سے گزرے جی. اور کس طرح معجزات سے اور جو ریولوشن پیدا کیا کردار کا وہ الحمد کہ تو تو کہ کو تو تو زندگی تو ایسی بھرپور زندگی ہے کہ کوئی بھی سوال ہو اس کے اندر ہی جواب ہے آپ کی زندگی کے ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے <clears throat> بہت سے سوال کیے جس کا تعلق اسلام کی بہت سی تعلیموں کے ساتھ تھا اور کچھ ایسا تھا جو جنرل سوال تھے مثلاً اس میں ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو اسلام کے نام پر کیونکہ میں نے ان کو بتایا نا کہ حضر اسلم کی زندگی جو جی تھی سمجھ وہ سمجھ. امن سے عبارت تھی کہ ساری زندگی پرامن رہ کے کام کیا ہے اور محبت سے دل جیتے ہیں تو پھر ایسے موقع پہ وہ عموماً یہ سوال کرتے ہیں پھر یہ جو بعض مسلمان گروپ جو ہیں جو اس قسم کی تقریب کاریوں میں مبتلا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ان کا پھر کس طرح آپ جسٹیفائی کریں گے میں نے کہا بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کے اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اسلام ہے تو پھر وہ اس کی اپنی مرضی ہے وہ میرے رسول کا اسلام نہیں ہو سکتا تو میں انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو احض وسلم کو اس وقت پورا سلامت اختیار سلامت تھا, تھا قانون بھی اخلاقن بھی اور ہر طرح سے کہ ان کو سزا دی جاتی لیکن ایک ہی جملے میں کہ جاؤ آج تم سب کو معاف کرتا ہوں کسی پر کوئی پابندی نہیں جی. یہ رہتی دنیا تک لیے آپ کا اسوا تھا اس لیے اگر کوئی بھی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ اسلام کی خدمت کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے جس میں تقریب کاری ہے بے گناہوں کو مارنا ہے تو یہ پھر اس کا اسلام ہوگا میرے رسول کا اسلام نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت پسند کیا گیا اور خاص طور پہ جب ہم وقفے میں گئے اور ان سے مزید گفتگو ہوئی تو ان سب کا تاثر یہ تھا کہ آج ہم نے جو اسلام کی اور جو سیرت دیکھی ہے سنی ہے ہمارے نظریات بالکل بدل گئے اسلام کے بارے میں اور سوری تھا کوئی کوئی خاص خاص ایسا سوال تھا یا کوئی خاص ایسی چیز جو آپ کہیں کہ یہ اس جلسے کا پک تھا اس کے علاوہ جو تقریر آپ نے کی یا مہمانوں میں سے عمومی طور پہ کوئی ایک ایسا سوال آیا ہو جس کو آپ نے کہا ہو کہ دیکھو یہ سوال آج لوگوں کے ذہن میں ہے اور ہم ہمیں چاہیے کہ اس موضوع کو ہم زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کریں میں سمجھتا ہوں بعض چیزیں سے تعلق رکھتی ہیں ایک जी. سوال جو ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے کہ جی کیا اسلام عورتوں کو وہی حقوق دیتا ہے جو مردوں کو دیتا ہے یا کیا مسلمانوں کے علاوہ بھی کوئی لوگ جنت میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ سوال ہے جس کو آج بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں اور مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ ان کی انہوں نے مطالعہ نہیں کیا تو اس اعتبار سے اگر ہم اسلام کو آ حضور باندھ کر پیش کریں جی تو وہ زیادہ اس کا امپیکٹ ہے بلسپتھی اپنی فلاسفی پیش کریں مثلا ایک سوال یہ تھا کہ کیا جو بچے مرتے ہیں فوت ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہے جی کیا وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے ٹھیک ہے اس قسم کے سوالات تھے جس کا الحمدللہ کافی تشدد بخش جواب دیا میں نے جب عورتوں کے کوک کے بارے میں میں نے کہا دیکھیں جو حقوق اسلام نے اور کو معاشرے میں کسی مذہب نے نہیں دیے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے جو رسول اللہ نے فرمایا चल کہ चल ماں کے پاؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس سے بڑا حق اور عورتوں کو کیا دے سکتا ہے تو الحمدللہ اس قسم کے سوالات تھے جس میں بعض احساس ہوتا تھا کہ ابھی ان کو انہوں نے مطالعہ نہیں کیا سنی سنائی باتیں ہیں لیکن خوش خوشگوار بات یہ تھی کہ جو خواتین آئی ہوئی تھیں جو مرد آئے ہوئے تھے ان کا ایک اجتماعی تاثر یہ تھا کہ آج انہوں نے اسلام کی بہت اعلیٰ ہے <محمدللہ> <محمدللہ> <محمدللہ> بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مربی صاحب آپ کا ریڈیو احمدیہ میں شامل ہونے کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے امتیاز صاحب آپ کی طرف پھر میں واپس آؤں گا ہم ذکر کر رہے تھے بیچ میں چونکہ سوال بھی آ گیا تھا ایک اور اس سوال کا ایک حصہ رنویر صاحب نے بات کی کی تھی کہ بچے چونکہ اب ایک آپ ان کو سنا رہے ہیں واقعات اور سو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب سو لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے کسی کے ذہن میں سوال آئے بھی تو وہ ایک تو شرم سے نہیں پوچھتا اور ایک ایک اس کو چپ بھی کرا دیا جاتا ہے اس کو آپ وہ سوالوں کا موقع بھی نہیں دیتے اور کچھ حد تک میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ جماعت میں تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے اور میں یہ بتا رہا تھا کہ میرے سامنے بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو مشنریز ہیں اسی طرح سے مرزا محمد افضل صاحب سے بات کی یہ بھی واقف زندگی ہیں اسی طرح سے جیسے ہم نے مصور صاحب سے بات کی یا اسفن سلیمان صاحب سے بات کی یا ہمارے اور بھی جتنے اسٹوڈیوز میں بھی لوگ آتے ہیں یہ اپنی الحمدللہ انہوں نے اپنی اپنی زندگیاں وقف کی ہیں ان کے پاس مساجد بھی ہیں اور ایک صرف ایسا نہیں ہوتا کہ سال میں ایک دفعہ ایک جلسے میں آپ نے ان کو بٹھا کے کوئی بات کہہ دی بلکہ ون آن ون جسے کہتے ہیں انفراتی تعلق بچوں کے ساتھ الگ ہوتا ہے نوجوانوں کے ساتھ الگ ہوتا ہے اور بہت ہی کھل کے اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں بہت ہی کھل کے آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ سوالات بھی کریں اور اس چیز کو یہ ایک واحد اس وقت ایک سمل ہے جماعت ہے جو مکالمے کو فروغ دیتی ہے اس کا ایک ثبوت یہ ریڈیو احمدیہ کا پروگرام بھی ہے رنوی صاحب آپ ذرا ہمارے کالرز کو دیکھیے یا آپ ماضی کے کچھ پروگرامس کے ریکارڈنگ سنیے اب دیکھیں گے کہ بسا اوقات بڑی ترخ زبان ہمارے کالز استعمال کر جاتے ہیں یا ایک ایسی بات کر جاتے ہیں جو جس میں احانت بھی ہوتی ہے جس میں ایک طرح سے تذلیل بھی کی جاتی ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ سے یہ کہیں گے نہیں جی کل سے کال نہیں آئے گی ہم سوال نہیں کرنے دیں گے ہم یہ نہیں کر سکتے ہم پروگرام کے شروع میں کہتے ہیں کہ بحث و ہم کرنے نہیں بیٹھے بلکہ علمی طور پر سیکھنے اور سکھانے کا ایک عمل ہے جس سے ہم گزریں گے تو یہ ہے وہ طریقہ کار جو ہم کرتے ہیں صادق صاحب آپ بھی ایک ماشاء اللہ آپ کے پاس بھی مسجد ہے اور آپ کی بہت ساری جماعت ایک ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کیا بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں نہیں بالکل نہیں ٹھیک ہے جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے کہ اگر ایک پروگرام ہو رہا ہے اس میں بہت سے لوگ موجود ہیں تو آپ فار ایگزامپل حضر صلی اللہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بیان کر رہے ہیں جی کسی کے ذہن میں سوال ہوتا ہے تو وہ اس مجمع میں اٹھ کے تو سوال نہیں کرے گا جی ہمارے جو پروگرام ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں مختلف نوعیت کے پروگرام ہوتے ہیں مثلا اگر یہ جلسہ ہے تو اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ تقاریر ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے جو اکثر پروگرام ہیں ان کا جو فارمیٹ کہہ لیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ پریزنٹیشنز ہیں کچھ تقاریر ہیں اس کے آخر میں ہمیشہ سوال و جواب ہے ٹھیک ہے بلکہ ہم تو اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو انکرج کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں آپ کو اس کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے کئی ذرائع ہیں یا وہ خود مطالعہ کر کے لٹریچر پڑھ کے جواب حاصل کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے جو مربیان کرام ہیں ہمارے پاس جو اسکالرز ہیں ان سے پوچھ کے آپ جو ہیں اپنے جو بھی سوالات ہیں ان کے جواب حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ پروگرام ہم کرتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ آج کل نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت سے سوال ہیں بالکل ہیں اور है. وہ جو سوال ہیں وہ اسلام کے بارے میں ہیں یا آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیرت کے بارے میں ہیں یا اسلام کی جو مختلف تعلیمات ہیں ان کے بارے میں ہیں کیونکہ ہر ایک کا مطالعہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ہر ایک بات کو سمجھے خاص طور پہ ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں جو بھی سوال ہیں ہمارے جو اسکالرز ہیں ہمارے جو مربیان ہیں وہ ان کا جواب دیں تو کچھ پروگرام تو ہم کرتے ہی اس, اس طرح ہیں کہ وہ کویشچن آنسر سیشن ہے ٹھیک ہے اس میں نوجوان آئیں ان کا جو بھی ذہن میں ان کے سوال ہو وہ بلا جھجھک وہ اٹھ کے سوال کر سکتے ہیں اور ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو امتیاز صاحب ایسا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی آپ کے پاس نوجوان آئے اور مطلب بجائے گروپ میں بیٹھنے کے اور کچھ سوال کرے اور آپ کے تمہیں ضرورت کیسے ہوئی یہ سوچنے کی تم نے ایسا سوچا کیسے نہیں ایسا تو نہیں کیا جاتا سوال بھی وہ ایک کہتے ہیں کہ نصف علم ہے بالکل کوئی کوشش کرتا ہے تو کرتا ہے سوال کرنے کی تو اس نے کوشش کی علم حاصل کرنے کی تو ہم کسی بچے کو اس طرح شان نہیں کرتے بلکہ یہ جو پروگرامس ہوتے ہیں میں سوال و جواب کی جو محفل ہوتی ہے جس طرح یہ مرزا صادق صاحب نے بھی ذکر کیا جو پروگرام تھے اس میں اس سوال و جواب کا جو ایک پورشن رکھتے ہیں پندرہ یا بیس منٹ یا آدھا گھنٹے کا اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ اٹھ کر آ کر سوال کریں اور اگر کوئی دل میں شک و شبہات ہیں وہ وہاں پہ ان کا ازالہ کیا جا سکے تو میرے ساتھ تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ نماز کے بعد کوئی نہ کوئی خادم کوئی نہ کوئی بچہ یوتھ لی کا آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے سوال کہ یہ ہوا ہے آج سوال یا uh, ڈسکشن ہو رہی تھی تو ہم انکریج کرتے ہیں جب سوال کرتے ہیں اگر ہم نہیں بتائیں گے ان کو جواب نہیں بتائیں گے تو پھر uh, ان کو کون بتائے گا تو اس طرح کی uh, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ خود سے جماعت میدیا میں ہم ایک تو یہ انڈیویجول سوالوں کے جواب دیتے ہیں پھر تھرو آؤٹ دا ایئر پورے سال, جی. بھر, سال بھر میں ہم اور سوال و جواب کی محفلیں ہوتی ہیں جس میں پانچ پانچ دس کے گروپ یا بڑے گروپس میں بیٹھ کے اس بچوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو ان کو کافی مواقع مجسر ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے سوالات کو پوچھ سکیں شک و شبہات کا اظہارہ کروا سکیں تو ایسی کوئی بات نہیں چلیے جیسے اب میں ذکر نہیں کر رہا لیکن ہم اس پہ وقت نہیں لگائیں گے بہت سارا لیکن عموما ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اگر بچہ کے کہتا ہے کہ جی کرسمس پارٹیز پہ ہمیں جانا چاہیے ہمارا کیا اس کے بارے میں یا نیو کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کس طرح منانا چاہیے تو ایسے سوالات آتے ہوں گے تو آپ کے پاس جواب ہوتے ہیں صرف ہاں جی یا نہ کہہ دیجیے جی ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں اور, اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت احمدیہ ہے ٹھیک ہے اور خلیفۃ المسیح عید اللہ تعالیٰ بنسل عزیز ہمیں ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں یا دہانی کرواتے رہتے ہیں کہ کن کن چیزوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے سوال و جواب کی محفل محفلیں ایسی ہیں جن پہ بارہا ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے اور اگر ظاہر سی بات ہے کہ ہم خود سیکھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر ہم حضرت خلیفۃ المسیح کو کی خدمت میں لکھ دیتے ہیں اور پھر جواب ان کی طرف سے آ جاتا ہے تو اور اس میں کوئی ہمیں شرم نہیں بلکہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کو قائم کیا ہے بالکل بہت شکریہ بہت شکریہ سامین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں امتیاز احمد سرا صاحب اور صادق احمد صاحب موجود ہیں آپ کے سوالات کا وقت ہے آپ کے سوالات کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا پروگرام ہم آگے لے کر چل رہے ہیں میرے ساتھ امین صاحب موجود ہیں ایک دفعہ پھر امین صاحب کو خوش دید کہتے ہیں امین صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہاں جی وعلیکم السلام جی آپ لوگ تبلیغ تو مرزا صاحب کی کرتے ہیں جتنے بھی چیزیں عزور پاک میں کوئی چیز چھوڑ اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی آپ بچوں کو بھی اپنوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ مرزا صاحب اب جتنی باتیں ان کے ساتھ لگتی ہیں وہ مرزا صاحب کے ساتھ لگا دیتی ہیں مسلمان جو ہے نا وہ اس کے بچے بچے کو بھی یہ ساری سیرت نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کا سوال یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے دنیا سے اگر سلیپ پہ چلے تو جان نکل گئی چلے گئے تو وہ پھر زندہ ہو گئے آپ نے اس چیز کا نہیں جواب دیا کہ اتنے کرسچن ہیں آپ کو اس کا چ... آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ زندہ ہو گئے تھے یا نہیں ہو گئے تھے تو آپ تو کہتے ہیں وہ مر گئے تھے آپ کو یہ جواب دیں ان کو کرسچنوں کو بھی دیں کہ وہ پھر آئیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مرزا صاحب ہے یہ یا وہ آپ ذرا ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھے. سوال کا... اس نے جو سوال کیا تھا تھینک یو چلیے بہت بہت شکریہ آ, بچے بچے کو سیرت کا پتہ ہے کہ بہرحال یہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک تو غلط فہمیاں تھیں انہوں نے بات کی کہ تین سال کے بعد زندہ ہوئے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ تین سال کا ذکر تو کہیں نہیں تین دن کا ذکر ضرور جا. موجود ہے ٹھیک ہے اور آپ نے امین صاحب ہم سے یہ منسوخ کر دیا کہ ہم تو کہتے ہیں وہ وہاں فوت ہو گئے تھے تو ایسی تو کوئی بات جماعت احمدیہ نے کبھی آج تک نہیں کی کہ وہاں پہ فوت ہو گئے تھے یہ پھر ایک طرح آپ نے اپنی کم علمی ظاہر کی ہے یا کم علمی کہیں گے لاعلم نہیں کہہ سکتے اس کو کیونکہ آپ نے مطالعہ نہیں کیا تو مطالعہ کیا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا کہ ایسی بات نہیں ہے اب جو تین دن کی بات ہے امتیاز صاحب جی یا کرسچنز کی چونکہ سوال ان کی طرف سے نہیں تھا سوال کا مقصد کچھ اور تھا سوال کا مقصد یہ تھا کہ جو باتیں بیان میں جو سمجھاؤں اور یہ چونکہ ہم یہاں لوگوں سے ملتے ہیں وہ یہ باتیں ہم سے کرتے ہیں پوچھتے ہیں سوالات کہ مذہب آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں لے کر آتا ہے خاص طور پر مقدس ہستیوں کے بارے میں انبیاء کے بارے میں جو عمومی طور پر ممکن نہیں ہے آسان الفاظ میں کہ جن کا عمومی طور پہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے تو کیا وہ کہانیاں ہیں یا آپ کے پاس کوئی اس کا پروف ہے آپ تو بڑے آرام سے کہہ رہے تھے موضوع ہو گیا تھا بس ہمیں نہیں پتہ کیسے ہوا تھا سوال یہ بنتا اور یہ بڑا ایک ویلڈ سوال ہے جو آج کیا جاتا ہے سائنس دانوں کی طرف سے آج کیا جاتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی تو اس پہ ہمارا کیا کہنا ہے لگتا ہے کہ وہ رنبیر صاحب کو تو شاید اس بات کا جواب, جواب نہیں چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے جی لیکن امین صاحب کے لیے ہم یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جی اور وہ عقیدہ امین صاحب سن لیجیے اور پھر میں یہی عرض کروں گا کہ یہ عقیدہ ہمارے سامنے بیان کرنے والے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماہود علیہ صلام ہیں جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ پیش کے مطاب پیش کے مطابق قرآن کریم کی بیان فرمودہ پیش کے مطابق آئے اور اللہ تعالی نے ان کو نبی بنا کر بھیجا اور امتی نبی بنا کر بھیجا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملح کامل الطباء میں وہ آئے تو ہم تو اس بات کو کہنے سے بار بار نہیں روک سکتے ہم یہ کہتے رہیں گے کیونکہ ہم نے مرزا غلام احمد صاحب کا ذنی مسیح ماؤد و مہدی ماؤد رسۃ السلام سے یہ باتیں سیکھی ہیں کیونکہ انہوں نے آ کے دین کا احیا کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اچھا اب صادق صاحب یہ جو انہوں نے سوال کیا آ, یا سوال کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے بارے میں آپ کیوں نہیں بتاتے جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ جس طرح نے ذکر کیا وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ है? آپ کیوں نہیں بتاتے کہ حضیثہ علیہ السلام فوت ہو گئے حضرتیثہ علیہ السلام پر فوت نہیں ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ نہ ہی مس... مسلوب ہوئے اور نہ ہی ان کو قتل है. کیا थी? گیا اب مسلوب کا جو لفظ ہے صرف اسی شخص پر اطلاق پاتا ہے جو پر چڑھایا گیا ہو اور وہ فوت ہو گیا ہو اگر کوئی شخص سلی پر چڑھایا جائے اور فوت ہو, فوت نہ ہو تو اس پہ مسلوب ہونے کا لفظ چسپا نہیں ہوگا کسی بھی آپ عربی لغت کو اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ ہمارا قیدہ ہے کہ حضرت جو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ حضرت عثی علیہ السلام مسلوب نہیں ہوئے ہاں پر چڑھائے گئے لیکن اللہ تعالی نے ان کو لانتی موت سے بچا لیا پھر ان کا جو مشن تھا کہ وہ انہوں نے جو انجیل ہے جی بنی اسرائیل تک پہنچانی تھی ٹھیک ہے وہ انہوں نے پہنچائی اور بنی اسرائیل کے جو قبائل تھے بارہ قبائل اس جی. میں سے دو ان میں سے دو قبائل اس وقت جروسلم کے ایریے میں تھے گلی کے ایریے میں تھے اور باقی کے جو دس قبیلے قبائل تھے وہ برسوں کی جو مزا... برسوں کے مظالم کی وجہ سے مشرقی علاقوں میں پھیل گئے تھے افغانستان کا علاقے میں پھیلے ہندوستان اور پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں ان میں جا کے پھیلے اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسلوب جب سلیب سے اتارے گئے ہیں اور ان کے زخم ٹھیک ہوئے ہیں تو پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے تبلیغ کی ہے اپنے پیغام کو پہنچایا ہے اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرتیثہ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی امی کے بارے میں فا آغائی نہ ہما اللہ ربتن کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دونوں کو ان دونوں کو یعنی کہ حضرتیسہ علیہ السلام اور ان کی امی کو ایسی جگہ پر پناہ دی جو اونچی جگہ تھی پہاڑوں والی اور چشموں والی جگہ تھی اور کشمیر پہ یہ بالکل الفاظ چشماں ہوتے ہیں اور آوا کا لفظ اگر آپ کسی عربی کی لغت کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں یہی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی سخت پریشانی کی حالت میں انسان ہو اور اس کو کہیں پناہ نہ مل رہی ہو تو ایس ایسے حالات سے بچ کر جب پناہ دی جائے تو اس کے لیے آوا کلف استعمال ہوتا ہے تو یہ ہمارے دوست جو سے ہیں امین صاحب ان کے لیے یہ پیغام ہے اور دوسرا جہاں تک تعلق ہے ان کے واپس آنے کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ تمثیلی رنگ میں ہے وہ تمثیلی رنگ کیسا ہے سفی صاحب हुँ. اب بات یہ ہے کہ تمثیلی رنگ اسی طرح ہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں है. اور اس کا قرآن کریم میں 23 مرتبہ ذکر ہے جس سے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہاں جی اور پھر حضرت مسیح اسلام نے اپنی کتاب کتابوں میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کتاب تحریر فرمائی مسیح ہندوستان میں اس میں ذکر ملتا ہے کہ کس طرح جو تاریخی شواہد ہیں اور جو بائبل سے شواہد ملتے ہیں اور قرآن کریم سے اس سے سب سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے है. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی فرماتا ہے واما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلہ رسول نبی کریم صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے تمام کے تمام رسول وفات پا چکے ہیں है. تو اس میں کسی قسم کی کوئی استثنا نہیں ہے اب اگر, دل اگر دل حضرت, دل حضرت علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دن مردوں کی کمپنی میں پایا جس میں اور بھی مختلف انبیاء جی کو دیکھا سب فوت ہو چکے हैं تھے انہی انہی میں دیکھا پھر حضرت اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا ایسا بی ایسا بی بی ہاں جی انہوں نے بھی جی کہا کہ ان متوفی جی کا مطلب ہے ممیتوں کا کہ تمہیں وفات دوں گا اور وفات دی اللہ تعالیٰ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر فوت ہو گئے ہیں اور اگر کوئی جی انسان فوت ہو جائے تو وہ واپس نہیں آتا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کوئی اللہ تعالی کی سنت کو تبدیل نہیں کر سکتا کبھی کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا ٹھیک ہے ٹھیک تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان भी भी فرمایا کہ آخر میں مسیح ماؤد آئیں گے اس امت کے تو اس سے مراد تھا تمسیلی رنگ میں جس طرح امت موسوی میں کہ آخر میں مسیح ماؤد آئے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کے دین کا احیاء کرنے کے لیے جی اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلم, مسلم امت میں بھی جس طرح مسیح میں کو حضرت حضرتیثہ علیہ السلام کو ایز مسیح بھیجا تھا اللہ تعالیٰ ایسا ہی مسیح اس امت میں پیدا کرے گا اور اس کے بارے میں بخاری کی بھی حدیث ہے امامو کو من کم ٹھیک ہے تو وہ اس سے مراد ہے کہ وہ تمہارا ہی امام ہوگا تم میں سے ہی ہوگا تو کوئی باہر سے نہیں آئے گا اور دوسرا قرآن کریم کی جو واضح سریع آیات ہیں جو بیان فرماتی ہیں کہ حضرتیثہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گی اس کی بھلے یہ جو مرضی کریں اس قرآن کریم کی اس آیت کے کبھی انکار نہیں کر سکتے وہ ایسی آیت ہے جو اس بات کی بالکل ثابت کرتی ہے کہ وہ مسیح صرف اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے تھا جی. یہاں کا مسیح جو ان ہوگا امت محمدی کا جو مسیح ہوگا وہ امت محمدی میں سے پیدا ہوگا اور آضو صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل التباس سے صدر ملے صدر گا دل. حضرت مرزا غلام حضرت صاحب قادیانی مسیح اماؤدی امداد اللّہ صاحب وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ جو مقام حاصل ہوا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ میرے اگر جو کام ہیں اچھے کام ہیں یا نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے اور اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ ہوتا ہے امت نہ ہوتا تو کبھی بھی مجھے کام نہیں ملتا پھر میں نے وہ شعر جس طرح عرض کیا کہ سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا وہ جس نے وہ جس نے حق دکھایا وہ ماں لکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گیا تو یہ تو امین صاحب کے لیے جی صفی صاحب ان کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا یا جی. پہلا پہلو تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ جلسے جو ہیں وہ منعقد کرتے ہیں اور ہر وہ بات جو آن حضور صلی اللہ علیہ علی و علی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے وہ آپ اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں یا جی. ان کے ساتھ <laughs> تو یہ مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے آ, کس چیز سے اس بات کو بخذ کیا ہے ہم پروگرام کے شروع سے ہی بات کر رہے ہیں آ حضور صلی, صلی اللہ علیہ و کی سیرت کے بارے میں اور ہم یہ جب جلسے کرتے ہیں اپنی جماعت میں تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک سیرت تھی اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اپنے احباب کو بتائیں غیروں کو بتائیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی یہ ہمارے لیے اصوا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے اور حضرت قسم سی مودسط اسلام کا جہاں تک تعلق ہے تو حضور نے خود فرمایا ہو کہ جو بھی مجھے مقام حاصل ہوا ہے وہ مجھے صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی. محبت کی وجہ سے آپ کی پیروی کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے بالکل تو یہ کہنا کہ ہم ہر بات جو ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح محدود صلاحۃ وسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یا اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہی یہ ہیں یا یہی یہ نبی ہیں اور آج وسلم کے بارے میں نہیں بتاتے جی. تو یہ ایک بالکل غلط بات ہے جی ہمارے جو خاص طور پہ جلسہ سیرت النبی ہے اس کے علاوہ اور بھی پروگرام ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں الحمدللہ so, بالکل یہ تو ہم بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہی ذکر کر رہے ہیں جے. یہ یہ بغز ہے یہ کینہ ہے یہ لا علمی ہے اور کوشش کریں کہ ان سب چیزوں کے ساتھ اگر آپ اس قدم اس وادی میں قدم رکھتے ہیں جہاں سے سچ کا گزر نہیں اور آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو پھر آ حضور صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ, وسلم علیہ وسلم کی بہت سی احادیث موجود ہیں جس میں جھوٹوں کو کس طرح مخاطب کیا گیا اور اس کی کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں براہ کرم پڑھ لیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اپنے بکس میں آپ کہیں دور نکل جائیں اور چلے جائیں ایک چھوٹا سا حوالہ کشتی نو سے میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھائیں گے کشتی نوع سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی محود علیہ السلۃ والسلام کی تصنیف پر لطیف ہے <سؤال> یہ الفاظ میرے نہیں ہیں یہ حضرت مرزا صاحب کے ہیں جنہیں ہم امام مہدی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نو انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفی نہیں مگر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم علی <سؤال> <سؤال> سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہو جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نو کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ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 اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے زندہ ہے یہ یہ کشتی نوع کے الفاظ ہیں یہ وہ محبت ہے جو صرف ایک جگہ نہیں جا بجا پھیلی ہوئی ہے بکھری ہوئی ہے جس کا ہم ذکر آج کرتے چلے جا رہے ہیں بہرحال آپ کو دعوت ہے کہ آپ ضرور خود پڑھیں خود مطالعہ کریں اور سوالوں کے ساتھ آپ حاضر ہوں صفی صاحب انہوں نے ذکر کیا جس طرح صادق صاحب نے بھی جواب دیا تو آپ نے بھی اقتباس پڑھا ہے جی اور ہم حضرت مرزا صاحب کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریق انہوں نے ہمیں سکھایا ہے ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت او کا طریق کس طرح محبت کی جاتی ہے اور کس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم اخلاق پر عمل کیا جاتا ہے وہ ہمیں سکھایا ہے آپ نے بھی ذکر کیا کس طرح آپ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدق صدق کے صدق جو اخلاق حسنہ ہیں ان کا ذکر جی فرمایا ایک اور اقتباس میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ صرف امین صاحب کے لیے اور اپنے سامعین کے لیے کہ یہ جو محبت ہے جو ہم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کرتے علیہ وسلم ہیں. ہیں یہ ان تحریرات کی وجہ سے ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دوسرا زمانہ آیا یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ تو اس زمانے میں بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ <سلام> <ورحمة> وََ وسلم کے اخلاق افو اور سخاوت اور شجاعت کہ ایسے کمال کے ساتھ صادر ہوئے جو ایک گروہ کثیر کفار کا انہی اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا دکھ دینے والوں کو بخشا شہروں سے نکالنے والوں کو امن دیا ان کے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا اور قابو پا کر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخش دیا چنانچہ بہت سے لوگوں کو آپ نے آ... لوگوں نے آپ کے اخلاق دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے اور حقیقتاً راست باز نہ ہو یہ اخلاق ہرگز دکھلا نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کے پرانے کینے یکلق دور ہو گئے اور آپ کا بڑا بھاری بھ, بڑا بھاری خلق جس کو آپ نے ثابت کر کے دکھلایا وہ جی. خلق تھا جو قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا وہ یہ ہے کل ان سلاتی و کی و ماہیا یا وماطی لاہ رب العالمین یعنی ان کو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا خدا کی راہ میں ہے یعنی اس کے جلال اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور نیند اس کے بندوں کو کے آرام دینے کے لیے ہے تا میرے مرنے سے ان کو زندگی حاصل ہو تو یہ میرے الفاظ نہیں تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد مہدی ماہود علیہ صاحب السلام کے تھے اور بھلے ہمارے کچھ سننے والوں کو یہ پسند نہ ہو لیکن ہم اس ذکر کرنے سے ہم اپنے آپ کو نہیں روک سکتے جی. کہ ہمیں محبت کرنے کا اسلوب حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا داد یعنی مسیح ماؤد و محدیہ ماؤدّۃسلام نے سکھایا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ الہام تھا کہ حاضہ رجحب رسول اللہ جی. کہ یہ وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو ان کے بارے میں فرشتوں نے یہ گواہی دی اور ہم نے آپ سے یہ اسلوب سیکھے چلیے بہت بہت شکریہ سامعین ریڈیو احمدیہ جاری ہے اور پروگرام میں ہمارے پاس ایک دو گھنٹے کا وقت ابھی موجود ہے لیکن ہمارے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ دس بجے شب ہمارا پروگرام اے ایم 530 تھرٹی پر منتقل ہو جائے گا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے نصف شب یعنی رات کے بارہ بجے تک لیکن آخری دو گھنٹے پروگرام کے یعنی دس بجے رات سے لے کر بارہ بجے رات تک ہمارا پروگرام اے ایم فائیو تھرٹی پر پیش کیا جاتا ہے تو یہ پروگرام جو ہم نے شروع کیا تھا ایف ایم پر اس میں تقریباً دس منٹ سے کچھ زائد کا وقت ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد میرے ساتھ سٹوڈیوز میں امتیاز احمد سرا صاحب موجود ہوں گے صادق احمد صاحب بھی موجود ہوں گے اور ہمارے سٹوڈیوز کا نمبر بھی 4164106522 یہی رہیں گے لیکن ہماری جو فریکوینسی ہے جس پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں وہ اے ایم فائیو تھرٹی پر منتقل ہو جائے گی تو آپ اے ایم فائیو تھرٹی کے ذریعے اب سے دس منٹ کے بعد ریڈیو احمدیہ کا پروگرام اگلے دو گھنٹوں کے لیے سن سکیں گے ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو یا پھر ٹول فری نمبر ہے 1855 ایٹ فائیو فائیو فور ون ہمارے وہ سامعین جو پروگرام سن رہے ہیں اور یا پروگرام کی ریکارڈنگ بعد میں سنتے ہیں بذریعہ ای میل ہمیں سوالات پہنچاتے ہیں ان پروگرامس کے بارے میں جو گزر چکے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے سامعین کہ آپ کے سوالات ہم رکھیں اور جب کوئی ایسا وقت آئے ایسا پروگرام آئے جس میں وہ موضوع دوبارہ ہو تو اس سوال کو وقت اور موقع کی مناسبت سے ہم ریلی احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں لیکن وہ سامعین جو آج پروگرام سن رہے ہیں اور پروگرام میں براہ راست شامل نہیں ہونا چاہتے آپ سٹوڈیوز کال کر سکتے ہیں کنٹرولز پہ اپنا سوال لکھوا سکتے ہیں آپ یا پھر آپ بذریعہ ای میل کیو اے اسلام ایٹ وائس کے ذریعے ہمیں ای میل بھی بھیج سکتے ہیں اور اس ای میل ایک دفعہ پھر میں دہراؤں گا کہ ای میل ہم وقت اور موقع کی مناسبت سے اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں اگر تو ٹیلی فون کال زیادہ ہوں یا ہمارا موضوع چل رہا ہو تو پھر ای میل کے لیے وقت عموماً نہیں بچتا یا پھر اگر وہ موضوع سے متعلق نہیں ہے تو ہم اسے آپ کو جواب دے دیتے ہیں یا کسی اور پروگرام کے لیے اٹھا رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ علی صاحب ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمت علی صاحب جی وعلیکم السلام جیسے کہتے ہیں کہ ہم بھی نماز جیسی پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور دیتے سارے وہ فالو کرتے ہیں ہم بھی سارا کچھ کرتے ہیں سارا یہ ہے کہ اس پہ تو کبھی ہم نے اتراض یا کسی نے مسلمان نے نہیں کیا کہ آپ نماز اور طرح پڑھتے ہیں یا روزے نہیں رکھتے اس لیے آپ سے کوئی اختلاف ہے یہاں ان چیزوں کی وجہ سے مسئلہ اختتام اسی بات پہ آیا کہ جو رسول پاض وسلم جو آخری نبی اور رسول ہے ان کے علاوہ آپ کسی کو مانتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری نمازیں روزے یہ سب یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ میرا اس کے بارے میں آپ تھوڑا ایکسپلین کریں مسئلہ میں چھوٹی سی ایک سیکنڈ سوری در سیکنڈ کی مثال دیتا میں باقی سارے ٹریفک کے رول فالو کرتا ہوں اور لیکن میں کیا سنتے رہیے گا پروگرام آپ کے سوال کا جواب ضرور آپ کو دیا جائے گا تنویر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تنویر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی ریڈیو احمدیہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ صاحب کیسے ہیں اللہ کا آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی جی اچھا یہ ایک سوال ہے میرا خصوصاً صادق صاحب کے سے جواب چاہوں گا اور عموماً اگر آپ بھی دینا چاہے تو بے شک تھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ حضرت عیسیٰۃ السلام کے حوالے سے کہ وہ ان کے زندہ آسمان پہ جانے سے تو جو مجھے سمجھ آئی بات وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کام کرو تم آ جاؤ ابھی یہودی بڑے طاقتور ہیں بعد میں آگے <coughs> یہ بات آپ کی ٹھیک ہے تنویر थी. صاحب آپ نے جو بات کی ہے یہ استدال کا ایک طریقہ ہے اور بڑے واقعی آپ نے ایک سوچ کو چھیڑا لیکن آپ نے چونکہ اپنی کیا کہتے हैं پریفرینس جو تھی آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ چاہتے ہیں صادق صاحب سے سوال کے جواب لیا جائے تو ہم صادق صاحب سے بھی سوال کے جواب لیں گے جب وقت آئے گا آپ کے سوال کے جواب کا ہم ضرور سوال کے جواب لیں گے تو سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات شامل کر رہے ہیں اب سے کچھ منٹ کے بعد ہمارا پروگرام اے ایم فائیو تھرٹی پر منتقل ہو جائے گا اسی پروگرام کا تسلسل ہے میرے ساتھ موجود مہمان بھی رہیں گے اسٹوڈیوز کا نمبر بھی یہی رہے گا جو سوالات علی صاحب نے جو سوال کیا ہے تنویر صاحب نے جو سوال ہم سے کیا ہے ان سوالات کے جوابات بھی لیں گے اور ساتھ اگر کچھ اور سوالات آ جاتے ہیں تو ان پر بھی ہم بات کریں گے علی صاحب کا سوال آ, ہم شروع کر لیتے ہیں اور اگر وقت ہمارے پاس بچتا ہے اور وقت کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو پھر ہم آ, سوال اگر اسی پانچ منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس سوال کا تو بارہا مرتبہ جواب دے دیا گیا ہے آ, میں بڑا ممنون ہوں کہ علی صاحب کا انہوں نے بڑے ہی تمیز کے دائرے میں رہ کے سوال کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو ہم ممنون ہیں ایک, ایک آنیسٹ دیانداری سے سوال کیا گیا ہے بات یہ ہے کہ ہم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور آپ پر تمام شریعت کا ہر قسم کی شریعت کا اختتام ہو گیا ٹھیک ہے اور بہت سارے بزرگ اس امت کے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہ بھی فرما آآ آآ آآ آآ نے یہ بھی فرمایا کہ, کہ, یہ, کو کہ, خاتم کہ یہ کہو کہ قلو انََََََََََََََََََََ خاطم النبى ولاۃۃۃكل نبى ابادہ كہ يہ كو كہ حضور صى الى وسلم خاتم منبى جين ان, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ٹھیک ہے یہ نہ کہو کہ ان کے بعد نبی کوئی نہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی نبوت کا دروازہ کھلا ہے قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جو اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے ہاں جس نبوت کا دروازہ بند ہے وہ تشریح نبوت کا دروازہ بند ہے اور اس کا قرآن کریم کی اس آیت بھی ہمارے سامنے کھڑے ہو کر اس کی اس کا ثبوت دیتی ہے کہ الوما اکمل اور تو اس سے شریعت کا اختتام ہو گیا اللہ کی جو اگر آپ دیکھیں اگر شریعت جو آپ نے شریع نبوت کو ختم کیا ہے اس امت میں نبی آ سکتا ہے بہت سارے اس امت کے جو بزرگ ہیں جس میں عبد سید عبد قادر جیلانی صاحب جلانی عبد الکریم جیلانی صاحب اور روح المانی میں بھی ذکر ہے امام ابن عربی کا بھی ذکر ہے اور بھی بہت سارے صحابہ کا بھی ذکر ملتا ہے جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جو تشریح نبوت ہے اس کا اختتام ہوا ہے دوسری نبوت کا جو امتی نبوت ہے اس کا اختتام نہیں ہوا کیونکہ جو نبی آئے گا وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کامل سلام. اتباع سلام. پر آئے گا اب بات دیکھنے کی ہے کہ جو آنے والا ہے اب بات ہمارا ختم نبوت پر دونوں احمدیوں کا اور سنیوں کا تقریباً سیم بلیف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے وہ ایک ایسے نبی کا انتظار میں ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ٹھیک ہے اور جس کے بارے میں قرآن کریم فرمایا کہ وہ رسول اللہ بنی اسرائیل اور جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی فوت ہو گیا ہے جس طرح قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اور جو جس نبی نے آنا تھا وہ اس امت کا ہونا تھا جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام و من کم وہ تمہارا امام ہوگا تم میں سے ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے <سلام> چار مرتبہ نبی اللہ کے الفاظ استعمال فرمائے تو ایسا مودود انسان جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> نے اسے چار دفعہ نبی اللہ کہہ دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ وہ اس کو کہیں کہ وہ نبی نہیں اور دیکھنا یہ چاہیے کہ مرزا صاحب نے کیا نئی چیز ایڈ کی شریعت میں ایسا اگر کیا ہے تو پھر اگر آپ کوئی بتا سکتے ہیں تو ضرور بتائیں لیکن ایسا ہرگز نہیں کیا تو ہم مرزا صاحب کو مانتے ہیں اور امتی نبی اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم نبی جین مانتے ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ شرعی نبوت کا آنزو سرسمپر اختتام ہو چکا اور اس پہ ہم بالکل اسی طریقے ہی آتے ہیں جس طرح ہمارے چلیے بہت شکریہ امتیاز صاحب بہت شکریہ اس موضوع کو ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں اور علی صاحب ہمیں امید ہے کہ آپ اگر گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کے پاس اے ایم فائیو بھی آپ کے پاس سگنلز اچھے آتے ہوں گے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ایم فائیو کی اسمارٹ فون کی جو ایپ ہے اس پر بھی ریڈیو احمدیہ سن سکتے ہیں سنتے رہیے گا کیونکہ پروگرام میں اب وقت ہے جب مجھے آپ سے اجازت لینی ہے اور ہم اور آپ تین منٹ کے بعد ملیں گے ایک اور چینل پر جو کہ اے ایم فائیو ہے تو دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک کا پروگرام دو گھنٹے کا ریڈیو احمدیہ اے ایم فائیو پر پیش کیا جائے گا پروگرام میں اس طرح سے ہوگا کہ دس بجے سے گیارہ بجے تک تو ہم اور آپ براہ راست ساتھ ہوں گے لیکن گیارہ بجے سے لے کر اور بارہ بجے تک یعنی پروگرام کے اختتامی گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب جو کہ خلیفۃ المسیح الخام ہیں یعنی حضرت مرزا صاحب کے بعد پانچویں خلیفہ ہیں جماعت احمدیہ کے ان کے دس چودہ دسمبر کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آج جی کل جو موضوع چل رہا ہے وہ اصحاب بدر کا ذکر ہے جس میں ان صحابہ کرام کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تین سو تیرہ تھے ان کے حالات زندگی کے بابت بات کی جا رہی ہے وہی موضوع اسی خطبہ میں آگے بھی چلے گا تو وہ پروگرام کا آخری گھنٹہ ہے اس سے پہلے ہمارے پاس علی صاحب کا بھی سوال موجود ہے جس پہ ہم بات کریں گے تنویر صاحب کا بھی سوال موجود ہے جس پہ ہم بات کریں گے یا مزید جو بھی سوالات ہمارے پاس آئیں گے ایک گھنٹے کے پروگرام میں اسے ہم ضرور ان ان سوالوں کے جواب آپ کو دیں گے یہاں وقت ہے جب میں آپ سے اس فریکوینسی کے سننے والوں سے اجازت چاہوں گا اگر آپ کا پروگرام پسند آ رہا ہے آپ ان سوالات کے جوابات سننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹیون کیجئے اے ایم فائیو تھرٹی پر اب سے تقریباً دو منٹ کے بعد ہم اور آپ دوبارہ ملتے ہیں اے ایم فائیو تھرٹی پر تب تک کے لیے سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ مدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیات زندہ بار احمدیات زندہ زندہ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 دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیے زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدی زندہ باد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 abad zindabad, zindabad. zindabad.